المت وسلام علیہ المرسلیم امّا فعد عرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم السلاۃ وسلام علیہ رسول الله اللہ ولا علی واسب اللہ السلاۃ وسلام علیہ ولی کباس حابق نور اللہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درد السلام پڑھنے کے بے شمار فضائل وبرکات ہیں عقائد و عالم نور مجسم شاہی بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے منسلّ علیہ خمسین سلاطن یومن صاف آحت ہوں یومن قیامہ اوکم کال علیہ السلام فرمایا کہ جو بندہ روزانہ مجھ پر پچاس مرتبہ ردع پاک پڑے گا تو کل روزے قیامت میں اس کے ساتھ مسافہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا سبحان اللہ بڑی پیاری حدیث مبارک ہے بہت ہی پیاری فضیلت اس کے اندر بیان کی گئی کم از کم روزانہ پچاس بار تو ہمیں درود پاک لازمی ہی پڑھتے رہنا چاہیے اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کوشش کر کے ہمیں تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے چاہیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی, علی, علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی سفر جی ہاں ہم نے آج کو آج کے سلسلے میں آپ کو ہند کے شہر احمد آباد کی طرف لے کر جانا ہے وہاں پر مدنی کاموں کی کیا دھومیں ہیں وہاں پر دعوت اسلامی دین متین کی خدمت سنتوں کی خدمت کیسے کر رہی ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے اور سفر نامے کا تذکرہ تو کرنا ہے مگر سفر نامہ ہوگا مدنی سفر نامہ اور یہ مدنی سفر نامے ہمارے دور صحابہ سے چلتے آ رہے ہیں نبی کریم علیہ اصلاح اسلام کے دور سے چلتے آ رہے ہیں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے سفر اختیار فرمائے اور ان کے بعد پھر صحابہ کرام علیہ امردوان نے بھی سفر کو جاری رکھا خود حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ اصلاح السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا بلی گوانی ولو آیا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام علیہ مردوان نے سفر کیا یہی وجہ ہے کہ آج صحابہ کرام علیہ امردوان کے مزارات صرف مدینہ پاک میں نہیں صرف مکہ پاک میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ سنتوں کی تبلیغ کے لیے سفر بھی کیا کرتے تھے اور اس کی دعوت کو بھی عام کیا کرتے تھے شیخ ریقت امیر عال سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکات ملالیہ نے ہمیں ایک بہت ہی پیارا مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے الحمدللہ مدنی نعمات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اور مدنی قافلوں کا جدول بھی امیر علیہ سنت نے اپنے مریدین محدود متعلقین کو عطا فرمایا ہے کہ زندگی میں یک مشت بارہ ماہ اور ہر بارہ ماہ میں تیس دن اور عمر بھر ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلوں میں لازمی سفر کرنا ہے تو اس جدول کو بھی اپنائے مدنی قافلوں کی کیا ضرورت ہے مدنی قافلوں کی ضرورت کیسی ہے اور کیسی ڈیمانڈ رہتی ہے مدنی قافلوں کی ملک کے اندر پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بیرون ملک جو ہے کس طرح کی ڈیمانڈ ہے اور کیا ضرورت ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبی بطاری مدع اور علی موجود ہیں حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ پہلے تو یہ ارشاد احمد آباد کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس طرف بعد میں چلتے ہیں انشاءاللہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ انٹرنیشنل آپ کا سفر رہتا ہے اور ملک کے اندر بھی سفر رہتا ہے دیرون ملک بھی آپ کا سفر رہتا ہے تو وہاں پر مدنی قافلوں کی ضرورت کیا ہے اور کیسی مدنی قافلوں کی ڈیمانڈ رہتی ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علا سید المسرین الحمد للہ, الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ملک اور بیرون ملک بہت بڑی تعداد میں سفر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور یہ امیر علیہ سنت کا ایک شاندار امت کے لیے تحفہ ہے اب ذرا غور کریں قرآن مجید کا حکم ہے کن تم خیرن اخرجت تک مرونا بالمعوف وطن ہو نہ تم بہترین امت ہو قرآن کہتا ہے ہمارے بارے میں کہ تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو لوگوں کے پاس جاتے ہو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اگر غور کریں گے تو حکم قرآن ہی ہے ہمارے لیے امت پر پراؤڈ کیا گیا فخر کیا گیا قرآن میں کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ لوگوں کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہو اگر دعوت اسلامی کے مدنی قافلے نہ ہوتے تو ایز مسلم مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو مجھ پر یہ ضروری تھا کہ میں لوگوں کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دیتا برائی سے بنا کرتا گویا اس حکم قرآنی پر عمل کرنے کا آسان فارمولہ امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی قافلوں کی صورت میں دے دیا اب تین आ دن بارہ دن تیس دن،, دن،, دن،, دن جس طرح آپ نے فرمایا بارہ بارہ ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں آئے دن مدنی قافلوں کی ہم بہاریں سنتے ہیں کہ مدنی قافلے والے سفر پر گئے تو غیر مسلم مسلمان ہو گئے بے نمازی نمازی بن گئے ماں باپ کے فرما بردار فرما بردار بن گئے مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ایک ہمارا مدنی قافلہ ساؤتھ افریقہ سفر پر گیا عمران بھائی بارہ ماہ کے اس سفر میں دو سو سے زیادہ غیر مسلم مسلمان ہوئے الحمد للہ تو اس طرح کی باہریں ماشاءاللہ جیسے احمد آباد کے اندر بھی امید ہے کہ آج ہماری اطلاعات ہیں کہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہیں تو آج اگر ہندوستان میں لاکھوں لاکھ لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں اور لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں بہت سارے بے نمازی نمازی بنے تو پاکستان ہندوستان یا دنیا کے جب تمام ملکوں میں دعوت اسلامی کا کام دیکھتے ہیں تو یہ کام ہوا کیسے امیر نسنت تو کراچی میں رہتے تھے जीज़. دعوت اسلامی تو کراچی کے چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوئی تو ना. یہ آج دنیا کے ایسٹ اینڈ ویسٹ آل اراؤنڈ دا ورلڈ اطراف و اکناف میں پہ کیسے پہنچ گئی کروڑوں لوگ کیسے وابستہ ہو گئی یہ بدری قافلے تھے امیر علیہ سنت نے خود بہت سارے مدنی قافلوں میں سفر کیا پھر مدنی قافلوں کی تربیت کر کے روانہ کیا تو آج یہ سمرا پینتیس چھتیس سالوں میں ہمارے سامنے ہے تو اگر دنیا بھر کے مدنی چڑھ کے ناظرین جو ہیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی نیت سے مدنی قافلوں میں سفر کریں تو میں سمجھتا ہوں نہ جانے اسلام کے کس قدر ترقیاں ہو جائیں گی سنتوں کا کیسا ماحول آ جائے گا اچھا مدنی قافلے میں سفر کر کے عمران بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے مدنی کافلوں میں سفر کیا ہے جہاں ہم جاتے ہیں وہاں تو فائدہ ہوتا ہے ملتا. لیکن ہمیں بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے اپنی ذات کو فائدہ اتنا زبردست فائدہ ہے دیکھیں نا اگر آپ تین دن کے لیے مدنی قافلے میں ہیں بارہ دن کے لیے اپنے گھر سے دور ہیں اب آپ کا فوکس ایک ہی ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے مجھے हाँ. نیکیاں کرنی ہے ایٹ لیسٹ کم از کم یہ تو ہو جاتا ہے کہ مدنی قافلے والا اس مدنی قافلے کے سفر کے دوران گناہوں سے بچا رہتا ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو میں تو چلیں آپ نے سوال ہی کر لیا ہے تو مدنی سفر نامہ ہی ہمارے سلسلے کا علوان ہے کہ سبھی اس مدنی سفر میں شامل ہو جائیں مدنی قافلوں میں سفر کریں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں جی بالکل ابر انٹرنیشنلی سطح پر اگر ہم بات کریں تو مدنی قافلوں کے بیرون ملک یہ زیادہ ضرورت آتی نظر آتی ہے اور وہاں پر ڈیمانڈ کیسی ہے مدنی قافلوں کی اصل تو مدری قافلے ساری دنیا میں حاجت ہے جی پاکستان میں بھی حاجت ہے اور دنیا بھر میں بھی حاجت ہے دین سے دوری کا ماحول ہے مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں بھی اگر آپ غور کریں کہ سروے کریں تو شاید دنیا میں پانچ فیصد مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتے تو مسجد بھرنی بھی ہیں نماز کا ذہن بھی دینا ہے نکی کی دعوت بھی دینی ہے گناہوں سے بھی بچانا ہے اور غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت بھی پہنچانی ہے تو ملک ہو یا بیرون ملک سب جگہ جی مدری قافلوں کی حاجت ہے اور الحمد اگر سبھی اسلامی والے بدری قافلوں میں سفر کرنے لگ جائیں تو میرے سمجھ میرے علی سمت الخر فرماتے ہیں دعوت اسلامی کی مکہ مدنی کا کی ہڈی فرمایا بیک بون بیک بون کے بغیر تو جسم بھی کھڑا نہیں ہو سکتا نا تو تحریک کی بیک بون ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ مدنی کافلے کو فرمایا تو ہم اس مدنی قافلے کو مضبوطی سے سامنے مدنی چلے کے ناظرین آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں راہ خدا میں ضرور سفر کیجئے انشاءاللہ اس کی برکتیں ایسی ہوں گی آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی ویسے بھی آپ چاہتے ہوں گے کہ بندہ گھر سے کاروبار سے تھوڑا آؤٹنگ کے لیے چلا جاتا ہے تو ایک منتوبہ میں آپ کو دعوت دوں گا جنہوں نے آج سے پہلے اگر مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا تو وہ زیادہ نہ صحیح صرف تین دن نکال کر راہ خدا میں سفر کریں اللہ سے لو لگائیں خدا کی بارگاہ میں جائیں انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کیسی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی راہ خدا میں سفر کرنے کی جو برکتیں ہیں قرآن و حدیث میں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے تو ضرور انشاءاللہ ہم وہ بھی بیان کرتے رہیں گے لیکن آج ہم نے آپ کو سیر کروانی ہے ہند کے بہت ہی ایک, ایک شہر کی جس کا نام آباد ہے اچھا یہاں یہ کہ جو ہے یہ مدینت الاولیا کہا جاتا ہے جس جی طرح نام مدینت ملتان ہے نا ہمارے وطن جی میں اس طرح ہند میں احمد آباد کو مدینت الاولیا کہا جاتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان وہاں پر موجود ہیں جی اور دعوت اسلامی کے جہاں مدنی کام بہت تیزی کے ساتھ اور بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں ہند کا وہ شہر الحمدللہ احمد آباد موجود ہے جی آئیے مدنی چلن کے ناظرین آپ کو احمدآباد شہر کا ایک مدنی گلدستہ وہاں آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کو مزید آگے لے کر چلیں گے سلو الحبیب الحمد صلی اللہ علیہ جاجا کا یہ دیش میرے راجا کا پر جاہد کے حضیرت کا یہ دیش کی نکال دکھائیے کا احمدآباد شروع میں ہو چکا ہے یہاں ماشاءاللہ اللہ اسلامی بھائی شہر تشریف لائے ہیں اسکول کا وقت ہے ادانے پذر ہے ہم رات تقریباً ساڑھے بجے ممبئی سے چلے تھے حالیہ علی نگر سے اور احمد آباد شریف پہنچے ہیں مختلف وزارات پر بھی حاضری ہوگی دعوت اسلامی کے جو مراکز اور جامعات وغیرہ یہاں پہ کتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں ترقیاں اور عروج عطا فرمائے آپ سے بھی گزارش ہے مسجد کافیوں میں رہیے بہت آپ دیکھیں پیار کی تھی باقی سنگوں کا پیغام دنیا کے بونے میں پہنچایا جاتے اللہ کرم ایسا کرے کچھ جہاں میں پیدا ہوتے اسلامیوں میں اپنے پد میں بولا پا جا پیا پا اور جلوا بھی دیکھا جا پیا جا پیا سبحان اللہ مدری جنگ کے ناظرین احمد آباد ہند میں آمد کے مناظر آپ نے دیکھے ہیں عبدالحبی بحی ارشاد فرمائیں کہ ابھی جو آپ کا جانا ہوا احمدآباد ہند کے اندر تو یہ پہلی بار تشریف لے گئے تھے یا اس سے پہلے بھی جانا ہوا الحمدللہ احمد آباد شریف جو ہے وہ میرا یہ تقریباً تیسری بار جانا ہوا اور پہلے جب امیر اہل سنت کے ساتھ بھی وہاں حاضری نصیب ہوئی اچھا الحمد حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ روی محروم نگران شورا بھی ہمارے ساتھ تھے اور وہ تو ہمارا یہ سمجھے گا کتنے سال پہلے کی بات ہے سنت وہاں پہ لے گئے تو احمد آباد والے چلے آپ بتائیے گا مجھے سال تو یاد نہیں ہے لیکن میرا خیر دس سال تو کم از کم آٹھ دس سال ہو گئے ہوں گے کو اور وہ اجتماع بڑا تاریخی تھا وہاں تین روزہ اجتماع تھا احمد آباد میں اور دو سال کنٹینیو تین روزہ اجتماع رہا اور دونوں سال میری حاضری رہی اور اس کے بعد کچھ گیپ آ گیا تھا تو اب کی بات جب ہمارا جانا ہوا تو مدری قافلے میں آپ نے دیکھا کہ اسلام بے بھی کافی بڑی تعداد میں تھے اور سچی بات پتہ ہے کیا ہے عمران بھائی دعوت اسلامی کی جو بہاریں دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں نا اس میں ہمارے بزرگوں کا بالخصوص امیر علیہ سنت کا قربانی کا بڑا رول ہے یعنی امیر علیہ سنت نے سفر کیے وہاں جا کے تکلیفیں اٹھائیں آج اگر دنیا بھر میں جاتے ہیں تو ہم اسٹیشن پہ لینے والے بھی لوگ ہیں ایئرپورٹ پہ لینے والے بھی لوگ ہیں لیکن امیر علیہ سنت اس زمانے میں گئے جب بعض اوقات ان ملکوں میں دعوت اسلامی کے نہ جاننے والے بہت, بہت جاننے والے بہت تھوڑے لوگ تھے وہ پذیرہ نہیں تھی لیکن وہ کوششیں وہ مسلسل کوششیں کہ آج یہ گلشن جو اتنا ہرا بھرا نظر آ رہا ہے امیر علیہ سنت کی احمدآباد میں بہت ساری یادیں ہیں تو جیسے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور ہمارے بہت سارے بڑے بڑے ذمہ تشریف لے دار بھی آپ تشریف لیں گے جی الحمد للہ میں امیر اللہ سنت بھی تھے حای جی مشتاق بھی تھے الحمدللہ میری بھی حاضری تھی ہم حاجی مشتاق کے ساتھ تو بڑا اچھا اس سفر میں وقت بھی گزرا اور نگران شورا بھی تشریف لے جا چکے ہیں احمدآباد شہزادہ حضور حاجی احمد بیدر تاری بھی تشریف لے جا چکے ہیں تو احمدآباد جو ہے وہ آشقان اولیا کے لیے بڑی اس میں چارمنگ ہے کیونکہ بہت سارے بڑے بڑے اولیاء کے کے وہاں مزارات بھی ہیں ملتان شریف کوا جاتا ہے پھر آپ یہ ارشاد فرمائے کہ ٹرین کے ذریعے آپ کا سفر दी ہوا ٹرین کے حوالے سے کچھ احتیاطیں بھی ارشاد فرما دیں اور ٹرین پر جب سفر ہوتا ہے تو نماز کی پابندی اور اس کی احتیاطیں کیسے کرنی ہیں کچھ اس کے بارے میں مزید کیا فرماتے ہیں بیسیکلی ٹرین کا سفر مجھے کم میسر آتا ہے اور مجھے پسند بھی بہت ہے کیونکہ اگر انٹرنیشنل لانگ ٹریول کرنا ہے تو جہازمی جانا پڑتا ہے لیکن ملک کے اندر موومنٹ کئی ملکوں میں جب جانا ہوتا ہے تو اسلائبیں بائی بائیکار لے جاتے ہیں یا بہت دور ہوتے ہیں شہر تو بائیر لے جاتے ہیں ہند میں ٹرین کا نظام کافی اچھا ہے تو اسلامی بھائیوں نے ٹرین میں بکنگ کروائی اور اس سے فائدے بہت سارے ہیں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کئی اسٹیشنس پر ٹرین رکتے ہوئے جا رہی ہے تو دعوت اسلامی کہاں نہیں جب جب ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا اگلے سلسلے میں دیکھیں گے اسلامی بھائی کہ ہند کے کئی بار تو ہم نے ایسے سفر کیے کہ ہر اسٹیشن پر ہی اسلام میں موجود تھے اور ہم ان سے ملاقاتیں کرتے رہے اور ان سے مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوتا رہا ان کی دل جوئی بھی ہوتی رہی دوسرا جو ہے وہ جیسے آپ نے ٹرین میں احتیاط کی بات کی تو یقیناً ٹرین میں ایک سب سے بڑی احتیاط تو وہ نماز کی ہے نماز ہمیں نماز کے اوقات پتہ ہونے چاہیے وضو کا ہمیں اہتمام رکھنا ہوگا ٹرین رک جائے تو اگر آسانی ہو تو ٹرین سے اتر کر نماز پڑھے ورنہ ٹرین اگر نہیں رکتی تو پھر اس کے جو شرعی احکام ہے وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے لیکن نماز جو ہے نا وہ کسی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے تو الحمد للہ نہ جتنے بھی سفر ہوئے اللہ کی رحمت سے اسلامی بھائی ساتھ تھے بلکہ تو مجھے تو اللہ کی رحمت سے وہ بدری قافلوں کے سفر ٹرین میں یاد آ گئے جو کراچی سے اسپیشل ٹرینیں ملتان چلتی تھی اور برکز لاہور گئی ٹرینیں تو اس میں پوری پوری ٹرین جو ہے دعوت اسلامی کی ہوتی تھی اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی عمران بھائی کہ جو یہ احمد آباد اجتماع جس کی میں بات کر رہا ہوں نا استماع میں یہ دس سال پرانی بات کر رہا ہوں اور اس سے بھی پہلے جو اجتماعات ہوئے دعوت اسلامی کے اس زمانے میں ہندوستان میں اسپیشل ٹرینیں چلا کرتی تھیں یعنی اجمیر ایکسپریس مدینہ ایکسپریس بریلی ایکسپریس اس زمانے میں چلائیں دعوت اسلامی نے جو آج سے دس پندرہ سال پرانا زمانہ یعنی اگر آج بڑے اجتماعات ہو تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جیسے کہ ملتان دیکھیں نا پاکستان تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا مرکز ہے ہمارا مدنی کام یہاں شروع ہوا سنت یہاں مگر ہندوستان کے اندر بھی دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے اس قدر بڑا مدنی کام کر رہی ہے کہ اسپیشل ٹرینیں دعوت اسلامی کے اجتماعات چلا کرتی ہیں وہ کیا ہی انداز ہوتا تھا کیا <متاز> ہی <نوازا> مرغان <متاز> <اللہ> شریف کے اجتماع کی اگر ہم بات کریں اس کی یاد بڑی ہے اللہ تعالیٰ ایسے دن ہمیں عطا فرمائے کہ دوبارہ آ... وہ لمحات وہ گھڑیاں ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آ... وہاں جا کر اجتماع میں شرکت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو عبد الحمیبہ مزید مدنی گلدستہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے جی حبیب محمد صلی اللہ بہت سارے اسلامی بھائی ملتے ہیں اور بعض اوقات اس طرح کا پرچی بھی دیتے ہیں ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ دعا کریں کاروبار میں بڑی تنگی ہے غربت ہے مہنگائی ہے گزارا نہیں ہو رہا روزگار تنگ ہو گیا ہے ایسا ہی ایک شخص نبی پاک علیہ السلاق و کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضرت صاحب بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جا رجن البی النبی کا فکر ودیق الائشی العیش معاش کہتے ہیں شخص نبی پاک علیہ اصرات والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے فقر و فاقہ کی اپنے کاروبار کی تنگی کی اس نے شکایت کی عرض کی یا رسول اللہ پریشان ہوں فقار الحو رسول اللہ صلی اللہ مطالعہ علیہ وسلم اقال اسرات اسلام نے فرمایا سنو وظیفہ پوچھتے ہو نا روزگار میں بڑھوتری کا کاروبار میں برکت کا غربت دور ہو جانے کا وظیفہ آؤ وظیفہ بتاتا ہوں جو نبی پاک نے عطا فرمایا ہے پیارے اقال اسرات والسلام نے فرمایا جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد تمہارے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو کیا کرنا ہے فسلم گھر میں داخل ہو کر سلام کیا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب بھی گھر میں داخل ہونا گھر والے ہو تو ٹھیک ہے گھر والوں کو سلام کر لیا کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کرے پھر کیا فرمایا ثم سلم اڈیا <سوس> پھر مجھ پر برودے کلو اہد مر رتن واحد کلح بغا عہد اللہ یو لدم یا کُل کفن اہد یہ پوری سورہ خلاس جب ایک بار پڑھو ففا الو اس شخص نے ایسا ہی کیا پیارے آکر نے فارمولہ دیا اس نے عمل کرنا شروع کر دیا ہوا کیا حدیث کے کی الفاظ ہیں ادر اللہ علیہ رسک اللہ تعالی نے اس کے رزق میں اتنی برکت دی حت آفاد آلہ جیرانی ہی, ہی اس کے رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی وہ مدد کرنے لگا اور ان کا بھی رزق بڑھ گیا اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرک یہ وظیفہ کونائن کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اب گھر میں جب بھی جائیں گے سب سے پہلے کیا کریں گے سلام کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں گے پیارے آقا علیہ راتو السلام پر درود پاک پڑھیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے سورہ اخلاص تو یاد رکھیے گا یہاں سے جب واپس گھر جائیں گے آج سے ہی شروع کر دیں سبحان اللہ صبح مدد کے ناظرین بہت پیارا وظیفہ بھی آپ کو دے دیا گیا ہے اس پر عمل کی بھی نیت کر لیں بلکہ رکن شورا نے یہ سارا فرمایا کہ آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا یافرمائز عبد الربیب ہمارے ساتھ ناظرین کی کالس بھی ہیں وہ بھی لینی ہے تو مدنی چین کے ناظرین آپ اگر احمد آباد سے تعلق رکھتے ہیں یا دنیا بھر کے ناظرین ہیں آپ ہمیں کالز کیجئے ایس ایم ایس کیجئے واٹس ایپ کیجیے ان شاء آپ کی آپ کی کالس کو اپنے سلسلے کا بنائیں گے ماشاءاللہ میں کال سے پہلے بتاتا چلوں ماشاءاللہ احمد احمدآباد میں میری معلومات کے مطابق آج بڑی تعداد میں آشقان رسول جمع ہیں اور مجھے میسج بھی وہاں سے وہاں کے ذمہ دار کے تشریف لایا کہ نائنٹی سیون نائنٹی اور 2000 یعنی کنٹینیو چار سال اجتماع ہوئے اور امیر علیہ سنت نے بھی اس اجتماع میں بڑی تعداد میں اصلیں بھائی ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آپ سب کو خوش رکھے ان عشقان رسول کو دیکھ کر ہمیں بھی احمدآباد اور ہند کے سفر کی یاد تازہ ہو گئی ہے اور میں آج آپ کو انشاءاللہ یہاں بہت سارے پھر بھائی ہوں گے جی. احمد آباد کا ایک اجتماع میری زندگی کا یادگار اجتماع ہے تو جی. so, اس اجتماع کی ایک میں آپ کو ایسی یونیک بات بتاؤں گا جو ان, ان اسلامی بھائیوں کی بھی یادیں تازہ کر دے گی یہ کمال تھا میں نے اپنی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا اور اس میں ایک شاندار جذبہ احمدآباد کے اسلام بھائیوں پہ نظر آیا وہ کیا تھا دیر بعد بتاتے ہیں شاہ فرمائیں عبد بھائی بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ یہ اسلام بھی موجود ہیں اتنی بڑی تعداد میں کیوں جمع ہے یہاں پر کیا یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے دراصل ہمارا سلسلہ مدنی سفر نامہ تھا اچھا یہ حس اتفاق کہیے کہ ہم اناؤنس کر چکے تھے عید کے دنوں میں کہ عید کے بعد اب جب بھی مدنی سفر نامہ ہوگا وہ ہند کا ہوگا تو ہم نے ہند کے ذمہ داران سے نے ہم نے مل کے رابطہ کیا تو پتا چلا کہ آج اتفاق دیکھیں منگل والے دن ہی جو ہمارے سفر نامے کا مدنی کا ٹائم آج ایک عظیم و شان اجتماع ارینج کیا گیا ہے احمد آباد ہند میں اور یہ خوشی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک عظیم و شان شعبے دار المدینہ کے افتتاح کی تو آج دار المدین جو دعوت اسلامی کا اسکولنگ سسٹم ہے کمال ہے دعوت اسلامی کا جس نے جامعات المدینہ بنائے مدرسۃ المدینہ بنائے مسجدوں کا جال پوری دنیا میں بچھایا اور ڈھیر و ڈیر شعبہ جات کے ساتھ ایک ایسا شعبہ جس کی امت کو حاجت تھی ایک ایسا اسکولنگ سسٹم دعوت اسلامی نے بنا دیا کہ علما تو ہیں الحمد اور ہونے چاہیے حفاظ, حفاظ بھی ہیں مگر عالم دین بھی ہو اور وہ ڈاکٹر یا انجینئر بھی بن جائے وہ علم دین رکھنے والا بھی ہو اور وہ دنیاوی تعلیم میں بھی مہارت رکھے ही. تو یہ جو گیپ تھا دعوت اسلامی نے اس کو کور کیا اور یہ سفر دیکھیں دعوت اسلامی کا کہ آج اللہ کی رحمت سے دنیا کے کئی ملکوں میں دعوت اسلامی کے جامعات جامعت المدینہ بنے مدرسۃ المدینہ بنے اب دارالمدینہ میری جو معلومات ہے اگر میں غلطی کروں تو انشاءاللہ ہند والے مجھے ان میسج کر دیں گے کہ بمبئی میں دعوت اسلامی کا دارالمدینہ پہلے سے موجود ہے اکولہ شہر میں دعوت اسلامی کا دارالمدینہ موجود ہے ماشاء احمد احمدآباد شریف میں یہ دارالمدینہ اور کنٹینیو آپ کے پاس معلومات ہوگی کہ کنٹینیو اب دارالمدینہ کھلتے چلے جا رہے ہیں تو خاص طور پہ ہند میں رہنے والے آشقان رسول اور دنیا بھر میں رہنے والے آشقان رسول یہ ہم سب کے لیے خوشی کا سما ہے آپ شہر والوں کی خوشی کا اندازہ کیجیے کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ دارالمدینہ کے آج افتتاحی اجتماع میں شریک ہیں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہند کے ذمہ داران کے لیے ایک آزمائش بھی شروع ہو جائے گی یہ دارالمدینہ کی طرف سے ایک آزمائش ساری ذمہ داران کو ملتی ہے ایک ہوتی ہے یہ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا ایک ہوتی ہے گڈ پرابلم اور ایک بیڈ پرابلم بیڈ پرابلم یہ ہمارے ایک ذمہ دار نے کہی تھی بات مجھے بڑی اچھی لگی اور یاد رہے گی اور میں بھی کئیوں کو پھر عرض کرتا ہوں دیکھیں ایک بیڈ پرابلم تو یہ ہے بری بری مشکل بیڈ پرابلم بری مشکل بری مشکل کیا ہے کہ ہم نے کوئی اجتماع سجایا ٹینک لگایا دریا بچھائی انتظام کیا اور کوئی نہیں آیا خالی رہا کوئی ہم نہیں ہم نے کتابیں بنائی کتابیں چھاپیں کتابیں بکی نہیں کوئی لینے نہیں آیا ہم نے سکول بنایا اور <سؤال> کوئی اسٹوڈنٹ ہی نہیں آیا ہماری طرف یہ تو ہے بیڈ پرابلم تکلیف ہوگی گڈ پرابلم یہ ہم نے اجتماع سجایا اب جیسے انہوں نے اجتماع سجایا اگر ان کی سیٹیں ختم ہو جائیں جگہ <سؤال> ہی نہ بچے لوگ کھڑے ہیں اور یہ اوور فلو ہو جائے لوگ باہر ہو آواز بھی نہ آئے یہ بھی پرابلم ہے لیکن یہ گڈ پرابلم ہے کہ اللہ کی رحمت سے اتنے لوگ آ تو اب دعوت اسلامی نے یہ دارالمدینہ بنایا نا تو ان کی گڈ پرابلم شروع ہو گئی آج سے یہ احمدآباد والے تیار ہو جائیں کہ ان کے پاس اسٹوڈنٹس کی جگہ تھوڑی ہوگی اور ان کے پاس داخلے اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ پریشان ہو جائیں گے کہ کس کو داخلہ دیں اور کس کو نہ دیں تو اب یہ ذمہ داران کے گڈ پرابلم کے دن آ گئے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے ہماری دعا ہے کہ یہ گڈ پرابلم جاری رہے لوگ ہمارے پاس اتنی تعداد میں ہر چیز میں آتے ہیں کہ ہم اس کو فلفل نہیں کر پاتے لیکن الحمد للہ ہمارا جذبہ جوان ہے اللہ نے چاہ ان شاء اللہ اور بنائیں گے یا آشقان رسول مجھے تو اتنی بڑی تعداد کی امید نہیں تھی آپ اس میں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی آپ کے شہروں میں آپ کے ملکوں میں آپ ہی کے بچوں آپ ہی کے نسلوں کے لیے یہ ان کی تربیت کا اہتمام کر رہی ہے تو دل کھول کے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں بلکہ جو دارالمدینہ احمدآباد جو شریف میں بنا ہے اس کی بھی ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں اس کے بھی کچھ اماؤنٹس باقی ہیں کچھ چیزیں لی ہیں جس کی پیمنٹس باقی ہیں تو یہ کتنی شاندار خدمت ہے تو اتنی بڑی تعداد میں آشکان رسول ہیں تو میں تو میں تو سمجھتا ہوں یہ سب ہمت کریں تو بارہ بنا سکتے ہیں دارالمدینہ کرائے کی ابھی سنا ہے کہ عمارت پر ہے تو اس کی عمارت خریدی بھی جا سکتی ہے تاکہ خرید لیں تو کرایہ بھی نہ دینا پڑے اور اور آگے دعوت اسلامی بڑھے تو مجھے بہت امید ہے اور بہت خوشی ہے سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے رکن شورا بھی یاد نظر آ رہے ہیں آرف باپو ماشاء موجود ہیں ہمارے امجد بھائی موجود ہیں اور بڑے بڑے ذمہ داران بھی آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ ماشاءاللہ ایک سنگے میل طے ہوا ہے ایک کامیابی کا سفر آگے بڑھا ہے تو احمد آباد والوں آپ کو دارالمدینہ مبارک ہو مگر اس سفر کو روکنا ہی نہیں ہے انشاءاللہ آگے بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ انشاء انشاء انشاء انشاء تو مدنی چینل کے ناظرین دارالمدینہ دعوت اسلامی کا اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے اور اس کے اندر الحمدللہ للہ سیکنڈری اسکول الگ ہے اور گرلز سیکنڈری اسکول الگ ہے حفاظ کے لیے دارالمدینہ الگ بنایا گیا ہے تو یہ دعوت اسلامی ہے آپ کی کہ جو ملک و بیرون ملک کے اندر دین کی خدمت کرنے کے لیے اسلامی اسکولوں کا بھی اجلاک کرتے جا رہی ہے دعوت اسلامی کا ساتھ ضرور دیجیے اور ہمارے پاس دارالمدینہ کے وہاں کے مدنی گلدستے بھی موجود ہیں آئیے وہاں کے احمد آباد کے جو مناظر ہیں وہ آپ کو کچھ دکھاتے ہیں جی فلم نور ہے فلم نور ہے علم نور ہے یہ قلب کی غذا دل اس سے زندہ ہے یہ راستہ دکھاتا ہاں علم رہنما ہے ہاں علم رہنما ہے مدری چن کے ناظرین ہند کے احمد آباد شریف کے جو دارالمدینہ کا استطح کیا جا رہا ہے اس کے کچھ مناظر بھی آپ نے دیکھے ہیں عبد الرزیب میں یہ ارشاد فرمائے کہ یہ دارالمدینہ جو احمد آباد کے اندر کھل رہا ہے یا اس کے علاوہ ملک بیرون ملک کے اندر قائم ہے تو یہ فری آف کاسٹ ہیں یا ان کی کوئی فیس ہے جی کیا شاید شاید. ہیں؟ کرتا ہوں, ممبئی میں جو معلومات آ گئی ہے جی. کہ یوں تو پاکستان میں ماشاء کئی دارالمدینہ بن چکے ممبئی کے اندر تین برانچز, تاج پور جو ناگپور شہر ہے جس ہم اپنی اصطلاح میں تاجپور کہتے ہیں وہاں ایک اکولا میں ایک اور اب احمد آباد میں یہ دارالمدینہ ہے اور اگر یہ اب افتتاح ہو رہا ہے تو یہ خواجہ صاحب کی نسبت سے چھٹا, چھٹا دارالمدینہ دار ہو گیا ماشاءاللہ تو آپ نے سوال کیا فیس کا یہ بڑا اچھا سوال ہے بیسیکلی دعوت اسلامی کی جو سروسز ہیں دل یعنی دل ہمارے مدرسۃ المدینہ ہیں جامعات المدینہ ہیں ہمارے اجتماعات ہیں ہماری تربیتی اجتماعات ہیں احتکاف ہیں نارملی ان میں کوئی فیس نہیں ہوتی یہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں فری چارج ہوتے ہیں بیسکلی دارالمدینہ میں ہم نے فیس رکھی ہے اور اس کی وجہ اللہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی جو ہے نا اپنے سارے ہی کام شرعی رہنمائی لے کر کرتی ہے ہمیں ہمارے دارالفتا سنت نے ہماری رہنمائی کی کہ چونکہ یہ مدرسہ نہیں ہے یہ اسکولنگ سسٹم ہے اس میں زیادہ تر یعنی ایوریج دیکھیں تو میجورٹی جو ہے اکثریت جو وقت ہے وہ دنیاوی تعلیم میں صرف کیا جائے گا تاکہ ان کی دنیاوی تعلیم بھی انکریز ہو تو دنیاوی تعلیم یا اسکولنگ سسٹم پر زکوٰۃ کی رقم یا فطرے کی رقم یا صدقہ واجبہ کی رقم وہ نہیں لگائی جا سکتی شرح ہیلے کے بعد بھی نہیں لگائی جا سکتی جو ہمارے دارالفتا نے ابھی تک ہماری رہنمائی کی ہے اسلامی کو والا جو چندہ ہے اس کی اکثر جو ہے رقم جو ہے وہ زکات ہے فطرہ ہے یا صدقہ کا واجبہ ہے تو الحمدللہ للہ شرعی رہنمائی ملنے کے بعد اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتا تھا کہ یہ اگر اگر تو ہم دارالمدینا پندرہ بیس ہی رکھتے تو ٹھیک تھا ہم تو چاہتے ہیں یہ مثال کے طور پر اگر ابھی پچاس دارالمدینا ہوئے है تو है है یہ پانچ ہزار دارالمدینا ہو جائیں है یعنی ابھی آباد میں یہ کبھی بتائیں گے کال وغیرہ ہوگی کہ یہ ایک نہیں ایک احمد آباد میں تو بھی احمدآباد کی نیٹ پوری نہیں کر سکتے لاکھوں مسلمان تو ہر ہر رسول چاہتا ہے کہ میرا بیٹا دارالمدینہ میں پڑھے ان ایک اچھا علم دین بھی بنے گا صحیح القیدہ مسلمان بھی بنے گا اور اس کو دنیاوی طور پہ بھی علم مل جائے گا تو کون نہیں پڑھانا چاہے گا تو لاکھوں لاکھ اگر مدنی منوں کو پڑھانا ہے تو اس کے خراجات کہاں سے ہم پورے کرتے ہیں یہ, یہ, یہ کہ دار المدینہ سے ہمارا مقصود کمانا نہیں دعوت اسلامی کا ویسے بھی کسی شعبے سے مقصود کمانا نہیں ہمارے مکتب المدینا کی کتابوں کی پرائز دیکھ لیں اس طرح کی کتابیں عام مکتبوں پر تین گنا زیادہ قیمت پر ملتی ہیں ہماری قیمت بہت کم ہوتی ہے اس کی وجہ کہ ہمارا مقصود کمانا نہیں کو نہیں الگ چند کرنا ہی الگ سے کرنا پڑتا ہے دار المدین کے نام پر ہم دار کی فیس سے کوئی بہت بڑی آمدنی لے رہے ہیں ہماری جیسے احمدآباد کی بات ہوئی یہ عمارت کرائے پر ہے تو اس کا کرایہ دینا تو کرایہ دے کر اس کے اخراجات نکال کر تو نارملی ہم یا تو ایون بریک پہ جاتے ہیں یا ہم لوس کرتے ہیں لیکن وہ لاس مدنی لاس ہی ہوتا ہے مدنی احتیاط سے جمع کرتے ہیں کہ بغیر فیس کے جی جی جی بالکل بغیر چھوٹے پیمانے پر کام تو ہو سکتا ہے چند بچوں کا چند سو مدنی منو مدنی کے لیے تو احتیاط جمع کیے جا سکتے ہیں مگر جب یہ ہزاروں اور لاکھوں میں تعداد پہنچ گئی اور ہمیں یہ روک دیا گیا لیکن اس دعوت اسلامی کی شرعی معاملات پر پاسداری دیکھیں اللہ ذمہ داران کا رجوع دیکھیں کہ جب دارالفطہ نے ہماری رہنمائی کی کہ آپ اپنے احتیاط سے بالخصوص جو دعوت اسلامی کے لیے آپ کو ملے اس سے جی. دار پر خرچ زکات کی رقم کی شرح ہیلا کے بعد بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے ہمیں فیس کی طرف جانا پڑا لیکن جی. اس کے باوجود میں امیزنگ بات آپ کو بتاؤں جی. کہ باب المدینہ جی باب المدینہ جی. میں تو ایسا ہے پاکستان میں تو ایسا ہے احمد آباد کا یہ بتائیں گے جی. کہ جب ہم نے فیس کی نا اور اس بار نئے داخلے ہوئے دارالمدینہ کی جی. تو ایک ذمہ داران کی تعداد تھی جو سوچ رہی تھی کہ فیس کے بعد دیکھتے ہیں اتنے داخلے آتے ہیں کہ نہیں آتے اللہ اللہ عمران بھائی جو مجھے میری معلومات ہے ایک سیٹ پر چودہ یا پندرہ داخلے آئے یعنی ایک مدنی مدنی منی کی جگہ ہے اور پندرہ ویٹنگ لسٹ میں تھے اس کے بعد وہی گڈ پرابلم شروع ہو گئی ناراض شروع ہو گئی فون شروع ہو گئے میں نہیں بیٹھ سکا کئی ذمہ دار کو جتنی فون اتنے میسج ہمارا بچے کا داخلہ کرا دیں اور کئی ہو سکتا ہے ناراض بھی ہوئے ہوں چلیں آج لائف سن لے بھائی کہ پرابلم کیا ہے یہ ایسی گڈ پرابلم ہے اللہ کرے اور دار بنے کے سارے مدنی منوں کو داخلہ مل جائے مدنی چینل کے ناظرین طلبا جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ ہوا کرتے ہیں اور مستقبل میں قوم کی باگ دور طلبہ کے ہاتھ میں ہی ہوا کرتی ہے آج کے بچے کل کے بڑے ہیں اگر ان کی تربیت ہی اگر اسلامی معاشرے میں کر دی جائے تو پھر خوف خدا بھی پیدا ہوتا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل ہوتا ہے اور پھر معاشرہ ایک اچھی صورت اختیار کر جاتا ہے تو ہماری یہی کاوش ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے ان کو خوف خدا بھی دیا جائے اس کے مصطفیٰ بھی دیا جائے سنتیں بھی سکھائی جائیں اور ایک اچھا فرد بن کر معاشرے میں ان کو ابھارا جائے تاکہ ہمارا ایک اچھا معاشرہ بن جائے اور تربیت کی اگر بات کی جائے عبد الحبیب بھائی دارالمدینہ میں پڑھنے والے چند مدنی منوں کے حوالے سے میں جانتا ہوں کہ وہ چلتے پھرتے کسیدہ بردا شریف پڑھ رہے ہوں گے اٹھتے بیٹھتے ہوئے ان کی دیگر ایکٹیویٹیز کے ساتھ سب سے اولا والا ہمارا نبی یہ ان کی زبان پہ ہوگا آنکھوں کا تارا نام محمد یہ ان کی زبان پہ ہوگا کئی وہ گھر والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کھانا کھاتے وقت کی دعا وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں بیٹھنا کس طرح ہے میری الحمد خاندان کے کچھ بچے ہیں دارالحیرہ میں تو میں اپنی بات کر رہا ہوں ہم آیا نہیں تو کھانا آنے سے پہلے ہم نارمل تو بدنی منی کہتی ہے کہ مامو آپ نے وہ سنت کے مطابق نہیں بیٹھے اللہ اللہ میں اچھا وہاں اس کو اپریشیٹ ہی کرنا تھا میں نے الحمدللہ اس کا شکریہ تھا کہ میں نے بیٹا کہاں سے سیکھا تو کیا دارالمدینت سے سیکھا وہ چھوٹی مدنی منی بھی سنت کے مطابق بیٹھی ہے پھر ان کی والدہ نے بتایا میری بہن نے بتایا کہ پورے دفتر خان پر گھر والوں کو کہتی ہے سنت کے ساتھ بیٹھے ہیں سیدھے یاد سے کھانا کھانا ہے یا واجدوں پڑھنا ہے تو ہمارے بچے اگر ہمیں اس طرح سنتیں بتائیں اور دعائیں یاد کریں تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا ایسی بہت ساری مثالیں کو بھی اپنے معاشرے میں کے خاندان کے اندر کو مل مان مان عارف بات کر سکتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باپو کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ کیا مبارک ہو کو جزاک اللہ کیا کہیں گے باپو آج آپ اس خوشی کے موقع پر کیا سما ہے وہاں پر احمد آباد میں ماشاء اللہ تعالی یہاں آشکا رسول یہاں جمع ہیں اور بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول کرے احمد آباد شریف کی باتیں سن کر پھر آپ کی عادتیں تازہ ہو گئی ماشاء اللہ آپ کے ساتھ سفر مرحبا اور آپ کے سے جو تربیت ملتی تھی اللہ کرے دوبارہ وہ سعادت نصیب ہو الحمد للہ مباد تو وہ شہر ہے جہاں میرے پیرو مرشد کئی بار تشریف لائے ہمارے نگران شورا مرحوم تشریف لائے دعوت اسلامی کے اہم ترین ذمہ داران شرازہ حضور بھی تشریف لائے مجھے بھی سعادت ملی ہے اور میں آپ کو صحیح بتاؤں میٹھے اسلامی بھائیوں کے ماشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ سفر کر کے ہمیں بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے اور بلکہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں باپا نے امیر السنت نے کیا شاندار ہمیں فیملی دی ہے ان میں سے کوئی بھی ہمارا میرا تو کوئی بھی دار نہیں ہے لیکن وہ پیار ہے بھائیوں کی طرح الحمدللہ دعوت احمد. اسلامی والوں میں اللہ ہماری محبت سلامت رکھے بابو ایک دار المدینہ تو احمدآباد میں کھلنے جا رہا ہے لیکن یہ ایک تو بہت تھوڑے ہیں اور کتنے چاہیے آپ کو ہمیں تو ہند کے بڑے بڑے شہروں کے ہر ہر محلے میں دارالمدینہ کی ضرورت ہے سبحان سبحان اللہ سرحان اللہ. یوں. اللہ چلیں اب تیار ہو جائیں گڈ پرابلم کے لیے پریشر آنے والا ہے آپ پر بلکہ آ چکا ہوگا اچھا یہ جی بالکل آیا ہوا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ، سبحان اللہ، کچھ اور فرمانا چاہیں کے مدنی منوں کی بات یاداری آ جیسے آپ فرما رہے تھے ماشاء اللہ گڈ پرابلم کے حوالے سے تو ہمارا شروع شروع کا ایک دارالمدینہ کا معاملہ تھا کہ محلے سے جب ہمارا طالب علم گھر سے نکلتا تھا روانہ ہونے کے لیے تو دیگر جو والدین ہیں جن کے اور سکولوں میں بچے پڑھتے ہیں وہ بالکل عجیب سے انداز میں پوچھتے تھے کہ اب یہ کون سی اسکول میں جا رہا ہے یہ بالکل مدنی ہولیا میں ہیں اور یہ ان کی بھی خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ بھی اس طرح سے جائیں بعض کے داقوں میں آنکھوں آتے تھے کہ یار یہ کیسا سکول ہے جو مدنی ماحول والا بھی ہیں مدنی ذہن والا بھی ہے بہت ماشاءاللہ ساری ایسے باہر ہیں کہ اب آپ کا سلسلہ کا ٹائم آلریڈی ہے بہت مختصر اللہ کہہ رہے کہ پھر موقع ملے تو پھر ہند کی پھر باتیں ہوں ان شاء نہیں بالکل یہ واقعی اب تو شروع ہوا ہے ابھی تو کام شروع ہوا ہے جب ان شاء اللہ یہ بیسوں پچاسوں اور سینکڑوں میں دارالمدینہ کھلیں گے تو پورے ہند کو بھی پتا چلے گا گلی گلی میں ان شاء اللہ یہ دھوم ہوگی اللہ آپ کو برکتیں دے دارالمدینہ کی مجلس کو بھی بہت مبارک ہو میں بالخصوص گزارش کروں گا جو اتنی بڑی تعداد میں رسول جو اس ہال میں یا جہاں اجتماع ہو رہا ہے وہاں جمع سب کے لیے خوشی کا موقع ہے لیکن یہ تمام چیزیں دعوت اسلامی کے جتنے شعبہ جاتے ہیں بینیفٹ تو ہمیں ہمارے شہر کو ہوتا ہے لیکن یہ آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں تو دعوت اسلامی کو اپنا سپورٹ جاری رکھیں یہ ایک ہے اس کو بارہ کی بارہ دارالمدینہ میں کنورٹ بھی ہمیں کرنا ہے اور مزید مدارس جامعات المدینہ اور ہمیں دعوت اسلامی کے شوبہ جات کو آگے لے کے چلنا ہے ہم سب کا تعاون رہے گا تو آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی آگے چلتی رہے گی انشاءاللہ شاء اللہ عارف باپو مزید کچھ آپ کہنا چاہیں گے اپنے دارالمدینہ اپنے شہر کے حوالے سے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے پھر کچھ مدری چلے کے ناظرین کے کالس کو اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں اور اسی دوران پھر سورا سے انشاءاللہ ہم مدری فول بھی لیں گے جی میں ہند کے شہر مدینہ احمد آباد سے محمد امجد اتاری ماشاءاللہ اللہ ہمارے رکن شعرا حاجی عبد الحبیب اتاری مد اللہ علی احمد آباد شریف کے سفر پر تشریف لائے رکن احمد آباد آنے پر الحمد عزوجل یوں تو بے شمار تربیت کے مدنی پھول ملے اور اس سے اسلامی بھائیوں کے اندر جوش و خروش جذبہ بھی پیدا ہوا رکن کی آمد ایک عرصے کے بعد احمد آباد میں رکن با اور بل باب المدینہ سے تشریف لائے الحمد اس سے اسلامی بھائیوں کے اندر ایک جوش بھرا ماحول تھا رکن شعرا کی آمد کو لے کر ان کے تربیتی اجتماع کو لے کر اسلامی بھائیوں میں ایک بہت اچھا جوش دیکھا گیا اور رکن شعرا کے اجتماع کے لیے بھی اسلامی بھائیوں نے خوب خوب کوششیں کی اور اسلامی بھائیوں نے بہت محنت کر کے اس اجتماع کو کامیاب بنایا رکن شعرا کی صحبت سے خاص جو ایک مدنی پھول ملا اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے تربیتی اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا اور اس میں یہ ایک بات ارشاد فرمائی تھی جو مجھے بھی اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بہت پسند آئی آپ نے اپنے اسلامی بھائی کو ذہن دیتے ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں ہماری کارکردگی ہمارے مدنی مرکز تک کوئی پہنچائے یا نہ پہنچائے ہمارے مدنی کاموں کی خوشبو ہمارے مدنی مرکز تک خود ہی پہنچ جاتی ہے الحمدللہ جو اسلامی بھائی فعال ہیں مدنی کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ جملہ آپ کا بہت حوصلہ افزائی والا تھا اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی بھائیوں کو آپ کی تربیت سے مدنی کام کرنے کا بھی جذبہ ملا ماشاء اللہ جی مزید اللہ تبارا کے وطالعہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کو سلامت رکھے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے ان کو دیکھ کر کے اسلامی بھائیوں کو مدنی گاموں کا حوصلہ اور جذبہ ملتا ہے اور ہم مدنی چینل پر بھی دیکھتے ہیں ما شاء اللہ عبدالحبیب بھائی دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کی تربیت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اسلامی بھائیوں کو حیرت ہو بھی ہوتی ہے کہ عبدالحبیب بھائی اتنا سفر کرتے ہیں کیا یہ تھکتے نہیں ہیں ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو ہم تھک جاتے ہیں لیکن عبد بھائی اللہ کی رحمت سے باپا کے فیضان سے پوری دنیا میں پہنچتے ہیں ما شاء اللہ تو ان, کی ان کے سفر کو دیکھ کر بھی اسلامی بھائیوں کو اور ان کی صحبت میں رہ کر بھی ہمیں مدنی کاموں کا جذبہ ملا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ جی عبدالرفیب بھائی میں یہ سوچ رہا تھا آ, ابھی اتفاق سے یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ ایک تو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی سفر آپ کا بہت زیادہ ماشاءاللہ اللہ رہتا <خف> اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کیس, آ, کیسے مینج کر لیتے ہیں سارے معاملات دیکھیں یہ آ, اسلامی بھائیوں کا حسن زن ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی ملک میں جاتے ہیں نا تو ہم سے زیادہ تھکن والا کام وہاں کے ذمہ داران کرتے ہیں اب جیسے انہوں نے خود کہا کہ عبدالبی بھائی آئے آباد میں تو اسلامی بھائیوں نے بھرپور کوششیں کی تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم وہاں کچھ آرام کر لیتے ہیں لیکن جو وہاں والے ہوتے ہیں نا وہ تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں وہ اور کوشش کرتے ہیں اور رہی بات جب اتنا پیار ملے نا جس کو تو تھکن کہاں لگتی ہے شربت نہ دیں نہ دیں کرے بات لطف سے یہاں تو شربت بھی ملتا ہے باتیں بھی لطف والی ملتی ہیں اتنا پیار ملتا ہے تو تھکن نہیں لگتی تیسرا میں اس کو تھوڑا سا لاجکلی سمجھا دیتا ہوں یہ بہت بڑی تعداد میں کاروباری بیٹھے ہیں جس جس دکاندار کا کاروبار چلتا رہنا نا اور گاہ کی گاہک آتے رہیں اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو تھکن نات لگتی ہے اس کی تو انرجی بڑھتی رہتی ہے نا آپ دیکھیں جس دکاندار کے پاس لائن لگی ہو نا وہ کہہ گئے یار دکان بند ہی نہ ہو تو اللہ کی رحمت سے جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہماری مدنی دکان سمک رہی ہوتی ہے یہ ذمہ دار بڑی تعداد میں ہمارے پاس ہوتے ہیں آشقان آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے جب آپ کا ہمارا یہ مدنی کاروبار ہے تو مدنی پھول کا کاروبار ہے ہمارا مدنی کی دعوت کا کاروبار ہے تو اتنی محبتوں کے ساتھ جب یہ اسلامیہ میں ملتے ہیں اچھا پھر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے عمران بھائی بعض کہ یار اب دو دن میں خیال احمد دو دن رہا گا تو یا تین دن رہا گا میرا خیال دو ہی دن گا اتنا جدول بھی ہوتا ہے تو دو دن کے لیے گئے تو اب اچھا احمد آباد کا جدول تو ہمارا یوں سمجھیے بہت ساری تھا شاید ان ون تھا اجتماع بھی تھے تو ملاقاتیں بھی تھی اور اس میں بہت خوبصورت ہمارا جدول کا حصہ وہ مزارات اولیاء کی حاضری اور اللہ کی رحمت سے مدنی چلے نادری نے سلسلے میں برکت جانا بھی تھا مزارات سے تو اب یہ بھی تھا یار دو تین دن ہے اب اس میں حاضری بھی دینی ہے ملاقاتیں بھی کرنی ہے مشورے بھی کر ہیں تو چلو حرام تو بعد میں کر لیں گے اور مفتی آز احمد مستفر خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شیئر اللہ کرے ہم سب مست بن آمین، آمین اور ستیاں چھوڑ دیں وہ لکھتے ہیں نا ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو آمین کچھ آمین کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جمع, جمع, جمع تم اللہ کرے کچھ کرنے میں کامیاب ہو آمین, آمین جی نیکسٹ کال جب رکن احمد احمدآباد تشریف لائے تو الحمدللہ oui. ایک شخصیت کے یہاں جانا ہوا تو رکن شعرا کی تربیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا اس شخصیت نے رکن شعرا کو دینے کے لیے ایک لیپ ٹاپ یا ایسا کوئی مہنگا تحفہ منگا لیا جس کی قیمت تقریباً پچاس ہزار روپے ہوتی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ ابد بھائی پوری دنیا میں جاتے ہیں تو اس کے ذریعے یہ مدنی کام میں اس کو استعمال کریں تو رکن شعرا نے ان کا تحفہ دیکھ کر کے عطح سے مجھے بہت کچھ اللہ نے دیا نوازا ہے میں آپ کو ہوں کہ جو دینا ہیں یہ آپ اس کی رقم اور مزید اس میں رقم اور ملا کر آپ اپنے مرحومین کے اس علیہ ثواب کے لیے دعوت اسلامی کی مسجد بنوا دیجئے تو الحمدللہ رکن شورا کی انفرادی کوشش اس شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی اور انہوں نے آپ کے اس عمل سے بہت کچھ سیکھا اور بعد میں بھی اس کا اظہار کیا کہ واقعی شاید کوئی اور ہوتا تو یہ تحفہ ضرور قبول کر لیتا جی عبد یہ بات تو مجھے بھی ابھی پتہ لگی اور یہ ہم نے عمل امیر عالیہ سنت کے اندر بھی دیکھا ہے آپ کو بھی تحفے تو بہت ملتے ہوں گے ادھر ادھر آپ کا سفر رہتا ہے یہ جو آپ نے جملہ کہا نا یہ اصل جواب یہی ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مرشدی نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے یہ جو بھی ہمیں, ہمیں کچھ بھی آتا ہے نا اگر اگر کوئی اچھا بول لیتا ہے ہم میں سے یا کچھ اچھا عمل کر لیتا ہے تو اس میں ہمارا کمال ہی کوئی نہیں ہمیں تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں تھا یہ سکھایا دعوت اسلامی نے یہ سکھایا امیر علیہ سنت نے یہ سکھایا ہمارے نگرانوں نے ہمیں تو الحمدللہ للہ مجھے اللہ کی رحمت سے امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی بہت سارے سفر کرنے کی سعادتیں ملی میں نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں لاکھوں لاکھ روپے کے چیکس یا رقم کی صورت میں تحائف دیکھے کہ یہ آپ کے لیے ہیں اچھا پیر تو ویسے بھی مرید سے طاہر لے سکتے ہیں اور دنیا بھر میں مرید اپنے پیروں کو <سؤال> طاہب دیتے ہیں اس میں کوئی کباہت بھی نہیں ہے <سؤال> <سؤال> مگر امیر علیہ سنت نے وہ ہماری تربیت فرمائی کہ لاکھوں روپے آپ نے واپس کر دیے کہ میری ذات کے لیے نہیں دے رہا تو دعوت اسلامی کے لیے دیں دین کے کام کے لیے دیں پھر تمام دعوت اسلامی کے مبلغین ناطخوا اسلامی بھائی ذمہ داران کی یہ تربیت ہے کہ نہ بیان کرنے کے لیے نہ ناز شریف پڑھنے کے لیے نہ اس طرح کے تحائف ہم نے لینے ہیں بلکہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے اچھا یہاں جو مجھے یاد آ رہا ہے جن اسلامی بھائی کے ہم گھر گئے تھے کوئی بیان کے عوض نہیں تھا یہ تحفہ اچھا ہم تو ویسے کسی کے گھر گئے تھے تو گھر جاتے ہیں تو عموماً مہمانوں کو لوگ تحفہ دیتے ہیں دیت تو عمران بھائی قیمتی تحائف لینا یہ دعوت اسلامی میں ہمیں تربیت دی گئی ہے کہ اوائڈ کریں اور ایک جملہ سیکھا ہوں میں اپنے بڑوں سے اور میں نے اس کو پریکٹیکل کیا ہے کہ دینے والا جو ہے نا وہ وا کر کے نہیں آ کر لےنا ہے آپ نہ لینا تو ایسا نہیں ہوتا وہ ناراض ہو جاتا ہے آپ کے واپس لوٹانے سے ہاں واپس اچھے انداز میں لوٹائیں جیسے میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ سے لینے ہی نہیں ہے میں نے تو اور لے لیے الحمد للہ کہ یہ بھی دیں اس کی رقم کے ساتھ کچھ اور بھی ملا کے دعوت اسلامی کو دیں हाँ تو ہم اگر یہ انداز है. है. اپنا ہاں اپنا یہ انداز اپنائیں تو اللہ کی رحمت سے ایک مزید عزت بڑھتی ہے مجھے نہیں پتا تھا مجھے و... یقین کریں یہ واقعہ میں بھول گیا تھا آج اس کال سے پتا چلا اور یہ سارے ذمہ داران کے لیے تربیت ہے کہ آج اگر وہ شخصیت کسی سے مطمئن ہے اس وجہ سے کہ یار انہوں نے تحفہ نہیں لیا تو یہ ہم سب کی تربیت ہے کہ ہم قیمتی تحائف لینے کی بجائے ہم دعائیں لیں اور دل جوئی کا سامان کریں میں نے تو دنیا میں میرے پیرو و مرشد کو دیکھا ہے بلکہ شاید دنیا میں میں نے ایسا پیر کوئی اور نہیں دیکھا بلکہ ایک شخصیت س... نے کہا تھا کہ یار یہ دنیا کا واحد پیر ہے جو مریدوں میں تحفے بانٹتا ہے محمد مرید پیر کی بارگاہ میں تحائف لے کر آتے ہیں ہمارے پیر و مرشد भाँ. تو دنیا بھر میں اپنے پردوں کو تحفے دیا, دیا کرتے ہیں تو भाँ. اللہ ہمیں کوشش ہماری یہ ہو کہ ہماری ذات سے اگر کسی اور کو, کو کوئی رسالے کا تحفہ مل جائے کوئی عطر کا تحفہ مل جائے ہماری نظر تحائف پر نہ ہو مدنی کاموں پر ہو ان شاء اللہ وہی کافی اور عربی کا ایک مقولہ بھی مجھے محاورہ ایک یاد آیا کہ الحسان یکتاسان کہ احسان بندے کی زبان کاٹ دیا کرتا ہے لیکن یہاں کہیں گے کہ تحائف نہیں لینے چاہیے دیکھیں تحائف تو حادث میں اس کے فضائل ہیں تحائف دینے دی سے محبت بڑھتی ہے تو تحائف دینا لینا خدا نہ خاص طا کو یہ نہ سمجھے کہ منع ہے برا نہیں ہے مگر اب اس میں بہت قیمتی تحفہ لینا اب آپ کو کوئی آ کر عطر کا تحفہ دے مناسب سے عطر ہے کوئی چھوٹی سی پین دے رہا ہے مسواس دے رہا ہے خوش دلی کے ساتھ لیں بلکہ چند قسم کے تحائف کو تو لوٹانے کا منع فرمائے گیا کہ اطرا کا تحفہ نہ لوٹایا جائے دودھ کوئی پیش کرے تو نہ لوٹائے تو لینے میں حرج نہیں ہے لیکن اب جناب کسی بڑی شخصیت کے پاس گئے جیسے مجھے یاد ہے ایک بار ہم نگرانی شورا کے ساتھ ایک ملک کے سفر پر تھے تو ایک شخصیت نے شورا کو اپنی گاڑی کی چابی دے دی میں اس ساتھ تھا کہ یہ گاڑی میں اپنی طرف سے آپ کو توحفے میں دینا چاہتا ہوں نگرانی شورا نے بڑی محبت کے ساتھ اسے واپس لوٹایا مجھے یاد ہے جو بات ہوئی نا کہ واپس لوٹانے سے عموماً ناراض نہیں ہوتے دل دیکھ لیا جاتا ایک شخصیت امیر علیہ سلتھ کے پاس آئی اب پاپا کو پتہ ہے کتنے سادہ ہیں اس میں ایک قلم اچھا بعد میں پتا چلا وہ قلم کیا چیز تھی افریقہ کی ایک شخصیت نے میرا خالی پاکستانی پندرہ لاکھ روپے کا وہ قلم تھا وہ پندرہ لاکھ روپے کا اس کو ڈائمنڈ تھا پتہ نہیں کیا لگا ہوا تھا حضور یہ تحفہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے بڑی خواہش ہے اور بڑا قیمتی سا پین ہے اس اسے رقم نہیں پتا یہ میرے لسر میرے لسل نے اس کو ہاتھ میں لیا تو دیکھا واقعی بڑا قیمتی تھا مجھ سے فرمایا کہ یہ اتنا قیمتی قلم میرے کس کام کا میرا کام تو یہ عام قلم بھی کر دیتا ہے بڑی آجی بڑی محبت دعائیں اور مجھے درود پاک کا تو انداز ہے میرے رسول کا وہ واپس لوٹا دیا بعد پتہ کہ اس شخصیت نے کتنے لوگوں کو بتایا کہ میں لاکھوں روپے کا قلم ان کے لیے لے کر گیا مگر انہوں نے اس قلم کو لینے سے انکار کر دیا تو آپ بتایا کہ واپس لوٹانا دل کو جیت گیا یہ جناب وہ دل توڑ گیا ایسا نہیں ہے اچھے انداز میں اچھا اس میں ایک اور انداز بھی ہو سکتا ہے جس چونکہ بڑی تعداد میں سن رہے ہیں کہ تحائف اگر آپ لوٹائیں نا تو ان سے پھر ان کا وقت مانگ لیں گے آپ ایسا کریں مجھے تین دن دیں مدنی قافلے کے لیے آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو اتنا قیمتی تحفہ دینا چاہ ہیں آپ یہ توحفہ رکھیں اس کی رقم دعوت اسلامی کو دے دیں آپ مجھے تین دن دے دیں چلے مجھے کچھ ایک دن دے دیں تو ان اسلامی والا کیسی ہیں اب بھائی ایک اپنا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امیر عال سنت کی بارگاہ میں حاضری تھی हुँ. تو بہت ہی عجیب لگا اور ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی نا امیر عال سنت کی احتیاط یہ دیکھیں کہ کسی نے امیر عال سنت کے لیے تحفہ بھیجا ٹھیک ہے لیکن ہوا یوں کہ امیر عال سنت تک وہ تحفہ بھیجنے سے پہلے بھیجنے والے کا انتقال ہوگا اچھا جس نے بھیجا اس کا انتقال ہوگیا ٹھیک ہے اب امیر عال سنت تک وہ جب تحفہ پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فنا فلاں بھیجا ہے کچھ دور سے آیا تھا تو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ان کا وصال ہو گیا انتقال ہو گیا اللہ ہے ان کا اب امیر عال سنت کی احتیاط اور آپ کا انداز یہ تھا کہ شیخت ریکت امیر عالیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کے بھیجنے والے کا انتقال ہو گیا اور میں نے ابھی تک تحفے پر قبضہ نہیں کیا تھا تو میں اس کا مالک نہیں بنا اب یہ تحفہ تو وارثین کی ملک بن چکا ہے اللہ پہنچانے قبضے میں نہیں آیا تو اب یہ جو تحفے کے مالک ہیں وہ جس نے بھیجا تھا وہ تو رہا نہیں اب جو اس کے برا ہیں وہ اس کے مالک ہیں اب سارے برا اگر راضی ہوں تو پھر کو میں یہ تحفہ لے سکتا ہوں ورنہ نہیں لے سکتا اور یہ صحیح مسئلہ ہے تو امیر عالیہ سنت کی یہ احتیاط کہ وہ تحفہ امیر عالیہ سنت نے پھر واپس کیا یا وارثین سے ملاقات ہوئی کیا ہوا لیکن امیر عال سنت کی احتیاط یہ ہے کہ بھیجنے والے کا انتقال ہو گیا تو اس تحفے کے بارے میں جو شریع رہنمائی ہے وہ ہمیں بتائی اور بات پھر بات ہماری تربیت بھی دیگر اسلامی بھائی مبلگین کی بھی تربیت ہے واقعی مدنی چل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں ایسی بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی اللہ تعالیٰ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا فیضان بھی ہمیں عطا فرمائے کچھ ایک دو کال اور کو بلکل شامل بلکل کریں بلکل بلکل اور ہمارے ساتھ بہت سارے مدری گلدستے بھی ہیں مزید وہ بھی ہم نے لینے ہیں جی محمد جاوید اتاری کوٹ سلطان ضلع نیا سے میں حاجی عبد الحابیب اتاری سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مدینہ مدینہ کیسی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق نہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکتیں اطا فرمائے اور میری ان سے یہ عرض ہے کہ یہ میری اور میرے والدین کے لیے مدینہ شریف کی بہادب حاضری اور ایمان پر خاتمے کی دعا فرما آمین آمین, آمین آمین بالکل میری دعا ہے اللہ آپ کو آپ کے گھر والوں کو ہم سب کو مدنی چینل کے تمام ناظرین کو جو لوگ مدینہ منورہ حرمین طیبین حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں ان سب کو حاضری نظر آمین, آمین, آمین جی نیکسٹ حاجی عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ اللہ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی کہ ماشاءاللہ اللہ یہ شخصیات میں جب بیان فرماتے ہیں اور شخصیات کو دعوت اسلامی کا تعاون کرنے کی ترغیبات دلاتے ہیں تو ان کا انداز ماشاءاللہ اپنی جگہ آپ ہوتا ہے احمد آباد میں بھی میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اللہ ایک شخصیت کے یہاں ملاقات کے لیے گئے تو رکن شعرا نہیں اس انداز پر اس پیارے انداز پر ان نے ترغیب دلائی کہ چند منٹوں کی ملاقات میں ایک اسلامی بھائی نے زمین اور مسجد پوری تعمیر کر کے دعوت مجھے مجھے اسلامی کو دینے کی چند منٹوں کی کوششوں میں نیت کر بات لی کے وہ اپنی بات مرحومین, بات مرحومین بات کے حساب سے کے لیے انشاءاللہ پوری ایک مسجد بنا کے دعوت اسلامی کو دیں گے کیا بات ہے جی میرا نام محمد میں آپ کا سلسلہ مدنی سے بہت ہی پیارا ہے اور دارل مدینہ کے استطاع پر سارے جن کے اسلامی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے مدنی منو کو اور منی من کو دارل مدینہ میں داخلہ کروائے اور منی چینل کے ساتھ بھی کر اور اپنے مدنی منو کو منی چینل بھی دکھائے جی مدنی چنل مدنی کیا بات ہے مدنی منہ دیکھے یہ ہے دعوت اسلامی کہ ہند میں افتتاح ہوا تو مبارکباد یہاں سے دی جا رہی ہے اور دعوت بھی دی جا رہی ہے یہ مدنی منوں کی تربیت دیکھیں میری اطلاعات کے مطابق اب تک احمد آباد میں دو سو انتیس داخلے ہو بھی چکے ہیں ماشاءاللہ تو ماشاء اللہ یہ داخلے بھی جاری ہیں مدنی منع آپ کو بھی بہت مبارک ہو آپ کی کال سے ہمیں بھی بہت اچھا لگا جی مزید کالس کو بھی ہم نے لینا ہے ان شاء اب ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب وہاں بھائی کا سفر ہوا تھا تو کیا کیا مدنی کام ہوئے تھے آئیے مزید آپ کو ایک مدنی ملدہ دکھاتے ہیں جی حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چرل کے ناظرین آج جمعہ کا دن ہے احمدآباد شریف میں ہم موجود ہیں اور آج ایک ایسے بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جن کے مزار پر انوات پر ان کی ایک موجود کرامت ہے یعنی ہم نے کرامت بزرگان دین کی سنی ہے مگر آج مدری چرل کے ناظرین بھی اس کرامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے وہ بزرگ کون سے ہیں آئیے ان کی مزاج شریف پر چلتے ہیں ان کی سیرت کے مدنی پھول انہیں قدم میرے خواجہ حضرت شاہ قطب عالم رحمت اللہ کی ترالی کی بارگاہ گاہ میں ہم حاضر ہیں اور یہاں پر جو مسجد ہے بتایا جاتا ہے کم و بیش پانچ سو چھ سو سال پرانی مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرانی مسجد اور آج بھی یہ مسجد الحمدللہ یہاں نماز بھی ہوتی ہے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرل کے ناظرین الحمد للہ ہم حضرت سید ابو محمد برحان الدین قطب عالم رحمت اللہ تعالی کے مزار فائض الانوار پر حاضر ہیں الحمدللہ للہ آج جمعہ کا دن بھی ہے اور ہم جمعہ کے دن تو ویسے بھی بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں ایک نیکی ستر نیکیوں کے برابر ہے رب کریم سے دعا ہے کہ مبارک دربار پر ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن اثر سے مغرب کا جو وقت ہے وہ بڑا خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا تو آپ اس وقت دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں خصوصی دعا کیا کریں آج ان ہم حاضری دیں گے دعا کریں گے اور رب کریم کی رحمت سے امید ہے ان دعاؤں کی قبولیت ہمیں آتا ہوگی میرے بی پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین آپ اللہ تبارک مطالعہ کے ایک بہت بڑے ولی اور آپ کا مزار فائز الانوار نہ صرف احمد آباد نہ صرف گجرات بلکہ پورے ہند اور دنیا کے کئی ملکوں سے آنے والے زائرین کے لیے مر جائے خلائق ہے آئیے آپ کے قدموں میں ہم موجود ہیں آپ کے دربار میں ہم موجود ہیں اور یہ بازار شریف سینکڑوں سال پرانا اور اس کی تعمیرات بھی بتایا جاتا ہے کم و بیش چھ سو سال پرانی ہے مگر آج بھی دنیا بھر سے زائرین یہاں آنا اپنے لیے شہادت سمجھتے ہیں ہم نے بزرگوں کی کرامتیں تو بہت سنی ہیں مگر یہاں ایک جیتی جاگتی کرامت موجود ہے جو ہم بھی دیکھیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے جی مدنی چینل کے ناظرین آپ کو انشاءاللہ کرامت بھی ہم دکھائیں گے صاحب مزار کی اور انشاءاللہ مزید آپ کو مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے آپ کی کال سے لیں گے اب رحیب بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ ہند میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کیسا ہے کچھ مناظر تو دیکھ ہی رہے ہیں اور اگلے مدری سفر نامے جتنے ہیں انشاءاللہ اگلے کئی ہفتوں تک ہم ہند میں ہی گویا رہیں گے تو پاکستان کے مدری سفر نامے میں ناظرین کو دنیا بھی دکھاتے رہیں گے نا تو ہند جو ہے وہ پاکستان کے بعد دعوت اسلامی کے سب سے زیادہ بڑا مدنی کام وہ ہند میں ہے اور اس کو ایک اگر جملے میں میں ڈیفائن کرنا چاہوں تو یوں سمجھ لیں کہ اس وقت میری معلومات کے مطابق کم و بیش پانچ سو کے قریب ہفتہ وار اجتماع اسلامی بھائیوں کے ہند میں ہوتے ہیں ہاں اس اسلامی بھائیوں کے بھائی بھائی ہفتہ وار اجتماع اسلامی بھائیوں کی تعداد اور ہے جامعات المدینہ کی تعداد مدرسۃ المدینہ کی تعداد مساجد کی تعداد دارالمدینہ چھ بن چکے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ہند میں بھی دعوت اسلامی بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے الحمد للہ الحمد آپ نے یہ مدنی گلدستے کے اندر یہ احساس فرمایا ہے کہ بہت پرانی مسجد ہے مزار شریف کے ساتھ میں اور عموما ہم نے دیکھا ہے کہ ہر مزار کے ساتھ عموماً مسجد ہوا بھی کرتی ہے آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ جب مزار شریف کی حاضری کے لیے بندہ جاتا ہے تو کریم مسجد میں بھی کچھ نوافل ادا کر لے, کچھ ن... لے. عبادت جو ہے وہاں بھی کر لے اس کے بعد پھر مزار شریف پر حاضری دے کچھ ایسا آپ کیا فرماتے ہیں اور میں نے آپ کے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کو مدنی چلنے کے ناظرین آپ کو بھی دکھائیں گے کہ جب ایک مزار پر آپ گئے ہیں اور وہاں نماز کا ٹائم تھا تو پہلے آپ نے نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر مزار شریف کی حاضری کے لیے گئے اسی طرح اشتاق چاش کا وقت تھا تو پہلے اشتاق چاش کی نماز آپ نے ادا فرمائی اور پھر مزار شریف کی حاضری کے لیے گئے وہ بھی مدن گلدستہ تیار ہے آپ کیا ارشا سمجھیں دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی بڑی بدہی سی بات ہے نارمل سامنے کی بات ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے سب سے پہلے کہ مزار شریف پر حاضری دینا بہت بڑی سعادت ہے لیکن صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہیں اولیاء जा? اکرام نے میں, میں نماز پڑھنے کے بارے میں ترغیب دلائی ہزاروں ہزار نوافل پڑھتے اولیاء اکرام اب سیرت تو پڑھیں وہ عشاء کے مضو سے فجر پڑھتے ہیں اور مزار مزارات اولیاء, اولیاء کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے ان کی تحجد نہیں چھوٹتی تھی اللہ اور کئی آشقان مزارات کی نماز چھوٹ جاتی ہے بلکہ میں آپ کو یہ ارض کروں کہ دعوت اسلامی جو ہے نا اس نے ہر شعبے پر جس کو کہتے ہیں کہ نا کے ساتھ ساتھ کڑھن تو بہت عرصے ہی سے ہی تھی کہ یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا یہ کہنے سے کام نہیں ہوتا دعوت اسلامی نے کرنا شروع کیا مزارات اولیا پر اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے جس شعبے کا نام ہی مجرس مزارات اولیا ہے اور اس شعبے, شعبے نے کیا ہی کیا, ہی ہی کیا ہی کہ مزارات اولیا پر جا کر زائرین کو ہی ہی یہ بتایا جائے کہ اس صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے اور ہی ہی آداب مزارات اولیا جو حاضری آداب جو حاضری آداب اولیا پر اس نے لکھا کتابوں میں کہ اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں جانا ہے تو پہلے دو رکعات نفل ادا کرے اور اچھا اس کے بعد ان کی بارگاہ میں جائے تو انشاءاللہ اور برکتیں ملیں گی اور اس نفل کا ثواب بھی ان کو اشال کر دے اگر مکرو وقت نہ ہو اور اگر بلفر میں ہم کسی مزار پہ حاضری کو گئے اور فرض نماز کا وقت ہو گیا تو فرض تو پہلے ہی ہے نا تو بالکل نماز پہلے ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مبلگین اولیا کرام کے مزارات پر جا کر نماز کی بھی دعوت دیتے ہیں نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتے ہیں اس پچھلے دنوں اللہ کی رحمت سے ہم سلقے میں آگے چل کر دیکھیں گے ہماری خواجہ صاحب کے مزار پر حاضری ہوئی ایک بڑا ارمان تھا میرا زندگی کا کہ میں خواجہ صاحب کا عرص جو ہے وہ اجمیر میں دیکھوں تو بڑا کرم ایش ہوا ایش اور میری حاضری ہوئی تو وہاں مجھے جب بیان کرنے کی سعادت ملی تو اس اسٹما میں ہم نے یہی عرض کیا دنیا بڑ سے آشقان رسول خواجہ کے دربار میں آتے ہیں کہ خواجہ کے چاہنے والوں اجمیر تک تو آ گئے ہو مگر اجمیر آ کر بھی نماز ہی نہ بنیں خواجہ صاحب تو نماز اور دین کی دعوت دیتے رہے نا اگر خواجہ صاحب سے محبت ہے تو پہلی محبت تو ہماری نماز سے ہونی چاہیے خواجہ صاحب نے ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی تلقین دی تو دنیا بھر کے عاشق رسول جو, جو اولیاء کرام کے عاشق ہیں جو مزارات اولیاء پر جاتے ہیں تو ہم بالکل مزارات اولیاء پر جائیں مگر سیرت اولیاء پر عمل بھی کریں اور اپنی اصلاح کا سامان بھی کریں نوا کے مدری چن کے ناظرین اس مدری فون کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کو اپنائیں تھوڑا سا غور کریں غور کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت فرماتے ہیں نا بزارات پر نارملی نیاز کھاتے ہیں لنگر ہوتا ہے تو فرمائے نیازی بھی ہیں لیکن نیازی سے پہلے ہم نمازی بھی ہیں نماز نمازی, ہاں دی پہلے دی نمازی دی تو بنے نا تو نیاز بالکل کھائیں منع نہیں کرتے لیکن نیاز کھائیں اور نماز چھوڑ دیں تو دی دی دی نماز سب سے پہلا فرض ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے محران اللہ اگر صاحب مزار سے فیض پانا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ ایک یہ ہے کہ صاحب مزار کی تعلیمات پر عمل کیا جائے جیسا وہ ساری زندگی درس دیتے رہے جیسا, جیسا وہ ساری زندگی خود عمل فرماتی رہے ان پر عمل کریں پھر آپ دیکھیں صاحب مزار کا فیضان کیسا ملتا ہے کیسے مشکلیں آسان ہوتی ہیں تو نماز کی طرف ضرور آئیں ضرور پڑھیں انشاءاللہ شاء بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی اور نماز کی برکتیں تو عام ہی ہیں آئیے میں آپ کو ایک اور مدنی گلدستے کی طرف لے کر چلتا ہوں اور ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں جی پچھلے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین الحمد ایک اور صبح ہے اور یہ صبح یوم عاشور کی صبح ہے مبارک دن ہے اور مبارک جگہ پر ہم موجود ہیں احمدآباد شریف میں سب سے مشہور اور بڑا ہی پیارا مزار شاہ عالم رحمتہ اللہ تعالی کے دربار میں ہم حاضر ہیں ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کی برکتیں اور ان کے مزار پاک کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے مدری چنل کے ناظرین کو بھی عطا فرمائے بہت خوبصورت سیرت کے مالک بہت شاندار واقعات کیا کچھ ان کی سیرت کے بارے میں ملتا ہے آئیے آپ کو بتائیں گے اور ان کے مزار پر بھی ایک تاریخی چیز موجود ہے وہ کیا ہے یقین جانیے پہلے بھی حاضری ہوئی ہے مگر جب بھی اس واقعے کے بارے میں سنا ان مبارک اشیا کے بارے میں سنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا آپ کو صرف سنائیں گے نہیں دکھائیںے بھی ساتھ رہیے. سلو حد اللہ ہند میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز دیکھی ہے کہ تقریباً مساجد میں وضو کے لیے حوض کا انتظام ہوتا ہے ہمارے یہاں تو ابھی تمام چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں بہت تھوڑی مسجدوں میں ہیں لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ اکثر مسجدوں میں آج بھی حوض کے ذریعے وضو کیا جاتا ہے اور الحمد للہ بڑا ہی مبارک دربار ہے آپ دیکھ رہے کتنی شاندار آلیشان مسجد اور یہ بھی بہت پرانی تعمیرات نظر آ رہی ہیں آج بھی ہند میں بہت پرانی تعمیرات کی مساجد اور خوبصورت مزارات موجود ہیں سینکڑوں سال پرانی تعمیر ہے مگر وہ اتنی مضبوط تعمیر ہے کہ آج بھی وہاں نمازیں ہو رہی ہیں آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال آ رہا ہو کہ کتب کسے کہتے ہیں آئیے آج یہ بھی سن لیجئے یہ اولیاء کرام کی اقسام بڑی نرالی اور بڑی خوبصورت ہے کتب کی جمع اکتاب ہے اور قطب اللہ عزہ بدل کے ایک ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے اسے غوث بھی کہتے ہیں قطب اللہ عزب کا نہایتی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کرام کا آقا ہوتا ہے ان میں سے بعض کو باطنی خلافت کے ساتھ حکم ظاہر اور ظاہری خلافت بھی ملتی ہے جیسے چاروں خلفائے راشدین سعید امام حسن سیدنا امیر معاویہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بعض کو صرف باطلی خلافت ملتی ہے جیسے حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے کتب کا صفاتی نام عبداللہ ہے اے میرے بیچھے پیارے اسلامی بھائیوں آج کتب عالم رحمت اللہ تعالیٰ لے کے بیٹے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضر ہیں اب مزار کے نورانی مناظر دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ برکاتہ شبحان اللہ م آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا آپ تو کچھ ایسے ایم ایس بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں مدنی چلے کے ناظرین کی دل جوئی کی نیت سے ایک ایس ایم ایس ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ ام عمر عثمان ہے کہتے ہیں کہ اوکارا میں مدنی کہتے ہیں کہ اوکارا میں بھی دار المدینہ دارالمدینہ نہیں ہے آپ سے التجا ہے کہ اوکارا میں بھی دارالمدینہ کی کوشش کریں پرابلم گڈ پرابلم ایک اور میسج آیا ہے کہ میاں والی شہر کے اندر بھی دارالمدینہ نہیں ہے پلیز پلیز پلیز ہمارے اس شہر میں بھی کوئی اس کی ترکیب بنا دیں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد میاں والی سے یہ شاید ہے شاید مزید بھی ایسے میں سے مزید کچھ کالس کو اپنے سلسلے میں ہم شامل کر لیتے ہیں آئیے کچھ کالس ملاتے ہیں جی ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی جب احمدآباد تشریف لائے تھے تو اس وقت ایک بہار ہم نے یہ بھی دیکھی کہ ایک اسلامی بھائی تھے جو بڑے غریب اسلامی بھائی ہے ہم نے رکن شورا کی خدمت محرض کیا کہ ماشاءاللہ یہ مدنی کاموں میں بہت فعال اسلامی بھائی ہیں ان کی دل جوئی کے لیے ہمیں ان کے گھر پر جانا ہے ویسے ان کا جدول بہت ہی مصروف تھا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آرام بھی کم کیا لیکن جب ان کی خدمت محرض کی گئی کہ اس اسلامی بھائی کی دل جوئی کے لیے ان کے گھر جانا ہے تو شورا نے ہماری یہ عرض بھی قبول کی اور الحمد للہ اسلامی بھائی کے گھر ہمارے ساتھ تشریف لے چلے ہم کے گھر پہنچے وہاں پر رکن شورا نے ان کے لیے دعا کی وہ اسلامی بھائی اتنا خوش ہوئے اور بعد میں ان کے تأثرات تھے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رکن شورا مجھے غریب کے گھر آئیں گے لیکن الحمد للہ یہ واقعی فیضان ہے میرے لیے سنت ہے داؤد اسلامی کا فیضان ہے کہ رکن شورا نے ماشاء میرے گھر کرم فرمایا تو یہ ایک سیکھنے کو بھی ملا کہ ماشاء اللہ امیر اور یا غریب ہمیں سبھی کے گھر جاتے ہوئے ان کی جوئی کرتے ہوئے ان کے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی کام کرتے رہنا چاہیے بالکل بالکل مدنی کام کرتے نہیں. چاہیے غریبوں پر شفقت غریب فائدے میں ہے یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بھی ہے اس کو لے کر آپ مطالعہ بھی فرمائیں اور اس کو عام بھی فرمائیں غریبوں کی انشاءاللہ محبت مزید پیدا ہوگی امیر عالیہ سنت کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے عبدالحبیب بھائی شیخ تحریک امیر علیہ سنت غریبوں پر بھی بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں بالکل صحیح فرمایا بلکہ امیر علیہ سنت کئی بار فرما بھی چکے ہیں کہ مجھے غریبوں سے بہت پیار ہے اور امیر علیہ سنت نے خود بھی بہت غربت کی زندگی گزاری ہے تو ان کی ان محرومیوں کا ان مشکلات کا احساس بھی ہے اور واقعی میں تو یہ خود بھی سیکھا ہے میرا چونکہ شعبہ ہے ورنہ تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری مجھے چونکہ یہ دی گئی ہے کہ جی دعوت اسلامی کے لیے مدنی احتیاط جمع کرنا ہے تو شخصیات سے ملنا ہے تو میرا عموماً مالداروں سے رابطہ زیادہ رہتا ہے لیکن جی غریب جی کے جی پاس جائیں عمران بھائی جی وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے مالدار جی جی کے پاس جی جی نہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں ہوتی لیکن ہم اگر کسی غریب کے پاس جائیں اور یہ تمام مدنی چنل کے ناظرین کے لیے ہمارے رسول کے لیے مدنی پھول ہے کہ بعض اوقات ہم غریب رشتے داروں کے یہاں نہیں جاتے اپنے ملازمین کے نہیں جاتے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر ان کے پاس گئے شاید وہ ساری زندگی وہ اور ان کا پورا خاندان یاد رکھے گا امیروں کے یہاں ویسی لائن لگی ہوتی لوگوں کی آپ نہیں گئے تو کوئی اور آ جائے گا تو ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر دل جوئی کے سامان کرنے چاہیے اور یہ بھی امیر اللہ سنت ہی کی تربیت شعرا کی تربیت سے ہم نے سیکھوں کو ملا کہ ایسے موقع چھوڑنے نہیں چاہیے میں شاید नहीं بہت, नहीं. بہت سارے شخصیات کے گھر پہ گیا لیکن میرے غریب اسلام میں نے مجھے یاد رکھا یہ بھی تو آپ کے سامنے ना. ना. نا. تو ہمیں ضرور جانا چاہیے جی یہ میسج میرے پاس کچھ اور آیا ہے وہ کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے حبیب بھائی کا بہت پیارا ہے آپ سے دعاؤں کی مدنی نتیجہ ہے گجرا والا سے یہ میسج آیا تھا ایک اور بڑا عجیب سا میسج آیا آپ سے پوچھا یہ ہے کہ عبدالحبیب عطاری صاحب سے عرض کرنی ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ یہ مدنی سفر نامہ آپ کب تک کریں گے اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ کہیں آپ یہ بیچ میں چھوڑ کر کہیں اور سفر پر تو نہیں روانہ ہو جائیں گے یہ سلسلہ جب طے کیا جا رہا تھا مدری جلد کے ناظرین ایک میں آپ کو راز کی بات بتاؤں کہ بہت عرصے سے میں کوئی ویکلی لائیو سلسلہ یعنی میرا کوئی بھی سلسلہ لائیو نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا میرے تقریباً سلسلے ریکارڈیڈ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ میں اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتا تو یہ سلسلہ جب سٹارٹ ہوا نگرانی شورا سے مشورہ ہو رہا تھا تو یہ طے ہوا کہ بھائی یہ ہر منگل کو ہوگا کیسے تو میں اب بتا دیتا ہوں کہ میں اگلے منگل کو پاکستان میں نہیں ہوں گا ला ला تو میں جا رہا ہوں ان دو دن بعد بیرون ملک اور اس کے بعد والے منگل بھی میں پاکستان نہیں ہوں گا یہ نہیں ہوگا اس کا مطلب تو نہیں نیت ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس پر پلان یہ کیا ہے کہ ہم سلسلے میں انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ غیر حاضری نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے تو انشاءاللہ شاء لائیو ہوں گے اور اگلا سلسلہ مدریش کے ناظرین دیکھنا نہ بھولے گا کہ ان ایسی جگہ سے لائیو ہوں گے جہاں آپ کو سن کر جان کر بہت خوشی ہوئی نا کہاں سے ہوگل اگلے منگل کو بتائیں گے عبدالحبیب بھائی پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ضرور ہوں گے وہاں سے انشاءاللہ شاء لائیو کی ترکیب ہوگی یہ سلسلہ بھی ہوگا عبدالحبیب بھائی کی حاضری بھی ہوگی شرکت بھی ہوگی اور انشاءاللہ دنیا بھر کی سیر مدنی سیر بھی آپ کو کرواتے رہیں گے آئیے کچھ مزید کالز مدنی چینل کے ناظرین کی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی رکنے صاحب کا جب احمد آباد میں یہاں پہ مختلف علاقوں میں ملاقاتوں کا بھی سلسلہ رہا شخصیات کے گھر پہ دعوت کے بھی سلسلے رہے ان میں ملاقات بھی فرماتے تو امیر علیہ سنت کی یاد تازہ ہو جاتی کہ امیر علیہ سنت بھی جب احمد آباد میں تشریف لائے اور جب یہاں پر بھی امیر علیہ سنت اسی طرح سے ملاقات فرماتے تھے تو بڑا ہی پیارا و سماں ہوتا تھا اور وہ یادگار دن مطلب کہ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ پاپا جب یہاں پہ ملاقات فرماتے باپا یہاں پہ سدائے مدینہ لگا تھے باپا اس گلی کے اندر سے سدائے مدینہ لگاتے ہوئے گزرتے تھے یا باپا ان مزارات پر رات کے وقت میں پیدل چلتے ہوئے حاضری کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ مطلب بیتے دنوں کی ایسی باتیں ہیں کہ جو زندگی پر اسلامی بھائیوں کو یاد رہ گئی عشورہ کی رات تھی اور شب آشورہ شخصیات کا اجتماع ہوا ہمارے یہاں آباد شریف میں عبدالحبیب بھائی نے بیان فرمایا بڑا پیارا بیان ہوا شخصیات کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہم نے دیکھے اس بیان میں اور بعد میں ملاقات کا سلسلہ آپ نے اس میں اچھی اچھی نیتیں کی ماشاءاللہ اللہ یہ ساری رات اجتماعی ذکر و نات کا سلسلہ رہا اور اسی سے اگلے دن صبح میں یہ جو مدنی گلدستہ ہم نے آپ کو دکھایا مدنی چینل کے ناظرین اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ تھا تو یہ ساری رات جا کر صبح پھر فریش ہو کر اور یہ ساری ریکارڈنگ کروا لینا ایک تو ہوتا ہے نارمل حاضری دے دینا یا ملاقات کر لینا لیکن یہ فریشنیس بھی نظر آ رہی تھی اور تھکاوٹ بھی نہیں تھی دن میں بھی جدبل ہوگا یہ ایسا ہمارے اندر کیسے پیدا ہو کچھ کیا میں نے آپ کا جواب شروع میں دے دیا تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی ہدف ہو اور وقت کم ہو اور اس وقت میں آپ کو کام زیادہ کرنا ہو تو الحمد کام ہو ہی جاتا ہے اور اسلامی بھائیوں کی محبت ساتھ ہوں اور مدنی کاروبار چلتا رہے تو اللہ کی رحمت سے تھکن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اللہ اللہ جی مدنی چلنے کے ناظرین آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جی آئیے شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ مدری پھول سنتے ہیں میرے پیچھے پیار اسلامی بھائیوں اور مدری شرح کے ناظرین آپ کا ایک اور بڑا پیارا معمول تھا کہ آپ کوشش کر کے اپنی نشست جو ہوتی نا آپ کی زندگی میں یہ معمول تھا کہ جب بیٹھتے تھے تو آپ قبلہ رو ہو جاتے زیادہ سے زیادہ قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش کرتے اور ایک اور آپ کی عادت کریما تھی کہ جیسے ہی اذان سنتے فورن قبلا رو ہو جاتے. سبحان اللہ آج کے دور میں بھی یادگار سلف ایک شخصیت ہمارے درمیان ہے اور یہ اکرام کا فیضان وہ اس طرح لٹا رہے ہیں بدنی چینل پر بھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے بلکہ چلے آپ کو منظر دکھائی دیتے ہیں یہ آج اس سلسلے کے بعد کا منظر نہیں ہے میں آپ کو پہلے کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں اسکرین پر آپ دیکھیے گا امیر اہل سنت یا تو بدری مذاکرہ فرمایں یا بدری مشورہ فرما رہے ہیں جیسے ہی اذان کا وقت ہوا دیکھیے امیر علیہ سنت کیسے فوراً قبلہ رو ہوئے اور آپ کی دیکھا دیکھی کئی اسلامی بھائی اس طریقے پر عمل کرتے ہیں آئیے کچھ مناظر دیکھتے ہیں افزان کا جواب دے دیجیے ابھی انشاء اللہ ہو رہی ازان ہو سکے تو قبلہ رو بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ اس نیت سے اگر بیٹھیں گے ثواب ملے گا اللہ رسول الله اشهد ان محمدًا رسول الله محمد رسول الله حي على الصلاه میرے بیچ اسلامی بھائیو دیکھا اپ نے تو یہ ہے دعوت اسلامی اولیاء کرام کے نقشے قدم پر پریکٹیکلی چلنا دعوت اسلامی سے کوئی سیکھے امیر اہلسنت سے کوئی سیکھے چلیں اپ بھی نیت کر لیں اب کبھی انشاءاللہ بیٹھیں گے تو کوئی بات نہیں معلوم کر لیں قبلہ کس طرف ہے اس طرف رک کر کے بیٹھ جائیں قبلہ رو بیٹھنے کی برکتیں ملے گی اور خاص طور پر جب آزان سنیں با ادب ہو جائیں گفتگو اور کام کاج روک دیں اذان کا جواب دیں اور ذہن نصیب قبلہ رو کر جواب دیں تو کیا بات ہے مدینے کی اللہ مدنی قلم کے ناظرین نذان کا جواب بھی سکھایا جا رہا ہے وہ بھی مدنی قافلے میں جا کر سکھایا جا رہا ہے وہاں پر جو حاضرین ہیں ان کو تو سکھایا ہی جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو بھی سکھایا جا رہا ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں اذان کے جواب کے حوالے سے امیر عالیہ سنت کا طرز عمل کیسا رہا وہ بھی ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم جب بھی اذان سنیں گے تو انشاءاللہ اجابت بالقدم ایجابت بھی دیں گے یعنی اذان سنتے ہی نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے جایا کریں گے اور ایجابت باللسان بھی دیں گے یعنی اپنی زبان کے ذریعے سے بھی جواب اذان کے کلمات دوہرائیں گے جواب دیں گے تاکہ اس کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہو سکے کچھ کالس ناظرین کی ہیں آئیے مدنی چلن کی ناظرین کی کالس کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی میں محمد نسیم اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں جی میری عبدالحبی بھائی کی بارگاہ میں گزارش یہ تھی کہ ایک سال الحمدللہ مجھے حج کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور میرا اس نے دنے کہ انشاءاللہ شاء بھائی بھی اس سال حج کی سعادت حاصل کریں گے تو بات میری خواہش ہے کہ عرفات کے میدان میں عبد بھائی کے ساتھ اجتماعی دعا میں شرکت کرنے کی تو اس کے لیے کس طریقے سے یہ پاسبل ہو سکتا ہے اگر عبدالحبی بھائی کرم فرمائے جزاک اللہ و آپ کا ہے آپ کیا فرمایا تو میرا بھی اس نے زن ان شاء اللہ ان کی ہماری ارفات میں ملاقات ہو جائے گی انشاء انشاء آ, مجلس حج و عمرہ سے آپ رابطہ کر لی لیجیے آپ تو باب المدینہ میں ہیں تو آپ خزانہ مدینہ آ کر یا مجلس حج و عمرہ کے لائبریری سے رابطہ کر لیں گے تو وہاں کے ذمہ داران کے آپ کو نمبر دے دیے جائیں گے اور وہاں الحمدللہ امام والے با امامہ طواف کے دوران ذمہ داران ملی جاتے ہیں حج سے جی. پہلے حج کے دنوں مدار ارام میں ہوں گے تو پھر آپس میں رابطے ہو جائیں گے تو پھر کہاں دعا وغیرہ ہوگی وہ بھی پتہ چل جائے گا چلے حج کی بات ہوئی ہے تو میں احمد آباد والوں سے بھی کچھ بات کر لیتا ہوں جی. کہ دنیا بھر سے آشقان رسول حج پر جا رہے ہیں اور دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مجلس حج جی. و عمرہ بھی ہے اور وہ احمد آباد میں بھی قائم ہے آباد میں دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات ہیں مدری قافلہ کے ساتھ ساتھ سے جامعت المدینہ مجلس خدام المساجد تربی عدگاہ اور بہت سارے شعبہ جات کے ساتھ ساتھ مجلس حج و عمرہ بھی قائم ہے اور یہ مجلس کیا کرتی ہے مدری چل کے یہ ہے اپ کی دعوت اسلامی اب حج پوری دنیا سے آشقان رسول جا رہے ہیں مگر پہلا حج ہے پہلے حج کیا نہیں ہے حج کے احکام نہیں پتا تو دعوت اسلامیوں کے, جا جا کے, اچھا کے فارغ نہیں کر دیا دعوت اسلامی اپنے کئی مبلگین ہر مین طیبین روانہ کرتی ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پانچ تو دار الفتاق اسلامی بھائی اور ایک حفیظ صاحب بھی اس بار حج پر جا رہے ہیں اور ان کا جذبہ بھی یہی ہوگا کہ وہاں آشقان رسول کو حج کے مسائل بیان کیے جائیں تو الحمد للہ وہاں ہاں وہ حج کے معاملات ہوں گے انکریب مدنی چینل پر کچھ فون نمبر بھی چلائے جائیں گے حج تربیت کے حوالے سے آپ اگر ہرمین میں کو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو کن نمبر پر رابطہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی حاجیوں کی تربیت بھی کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ احمد آباد میں بھی یہ تمام ہو رہا ہوگا تو جو دنیا بھر میں کہیں سے بھی حج پر جا رہے ہیں دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں یہ سفر مغفرت کا سفر ہے عشق والا سفر ہے دقتوں کا سفر ہے تو آشقان رسول سے تربیت لیں گے تو ان اچھے انداز میں حج کرنے میں کامیاب ہوگا جی مدری چینل کے ناظرین حج کرنے والے دیکھیں حج ایک اہم فریضہ ہے وہ ادا کرنا ہی ہے اور ہمیں اچھے طریقے سے اور درست طریقے سے ادا کرنا ہے اس کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے آپ مجلس حج و عمرہ کے ذریعے سے رابطہ کریں تو میسج بھی آ گیا کہ احمدآباد شریف میں فیضان مدینہ میں سترہ سولہ جولائی کو فیضان مدینہ احمد آباد میں صبح دس بجے سے لے کر مغرب تک حج تربیتی اجتماع ہے اب ذرا آپ یہ بھی ہوگا کہ لوگ سوچیں گے یار اتنے سارے گھنٹے دیں گے بھائی آپ چالیس دن کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے جس طرح کہا کہ ون آف دا پلر آف اسلام اسلام کے بنیادی فرائض میں سے پانچ پلر ہے اس میں سے ایک حج ہے اب وہ حجی ہی آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ سی کر جا رہے ہیں اتنی بڑی بڑی غلطیاں اتنے بڑے بڑے بلنڈر لوگ لگاتے ہیں میں آپ کو ایک چٹکلا سناؤں ایک اسلامی بھائی ہمارے اسلامی بھائی کو مکائے پاک میں ملے اور وہ رو رہے تھے کباف کے پاس قریب بیٹھ کے رونے لگے تھے کسی اسلامیہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہتے ہیں میں صبحوں سے تباف کر رہا ہوں یہ تباب ختم ہی نہیں ہو رہا ہے اب تباہ ختم نہیں ہو رہا ہے بڑی ادیب سی بات تھی تو ان سے پوچھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ تو انہوں نے کہا میں صبح آیا صبح سے شروع کیا ہے یہ سبھی طواف ہی کیے جا رہے ہیں کوئی رکتے ہی نہیں ہے اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ سات طواف کے چکر ہیں لوگ بدل رہے ہیں नहीं। وہ नहीं। یہ سمجھ رہے ہیں جو صبح سے میرے ساتھ شروع ہوئے تھے وہ دوپہر تک وہی چل رہے ہیں یہ اتنی علم دین سے دوری ہے کہ کوئی چودہ چکر صحیح کے لگا رہا ہوتا ہے کوئی مدینے کی فلائٹ میں احرام پہن کے بیٹھ جاتا ہے کوئی جناب حج کران کی نیت کر کے پچیس تیس دن پہلے مکے پہنچ جاتا ہے پھر اسے چلتا ہے کہ تو کچھ اور ہنستا تو اس قدر بڑے مسائل اس قدر ان پر کسی پر دم ہو رہا ہے کسی پر سدکا ہو رہا ہے تو ایسا نہ کرے میرے میٹھے حاجیوں اسلامی بھائیوں خدا حج پر جا رہے ہیں تو تربیت کر کے جائیں احمدآباد میں تو جتنے آشقان رسول ہیں سن رہے ہیں اگر نہیں سن رہے تو ان تک یہ پیغام پہنچائیں اور سولہ جولائی کو جو احمدآباد میں فیضان مدینہ میں صبح دس بجے ہمارا حج تربیتی اجتماع پہ شرکت کریں اور دنیا بھر کے آشقان رسول ماشاء اللہ پورے پاکستان میں یو کے میں یورپ میں کئی جگہوں پر کئی ملکوں میں اس وقت حج تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے وقتاً فوقتاً اجتماع ہو رہے ہیں دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور ہر جمعرات کو اس جمعرات کو نہیں ہو سکے گا اس کے بعد ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع کے بعد ہمارے مفتی علی اظغر صاحب ایک شاندار سلسلہ کرتے ہیں احکام حج आحکام تو وہ بھی حج کے احکام سیکھنے کا شاندار ذریعہ ہے اس میں آپ کال بھی کر سکیں گے اور چلیے بات چلیے مکہ مدینے کی تو ایک شاندار اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی یعنی آپ دیکھیے کتنے ذرائع دعوت اسلامی نے دے دی ہے آپ کے شہروں میں آج اجتماع بھی کروا رہی ہے مکہ مدینہ میں بھی تربیت کا اہتمام ہے پھر ایک اپلیکیشن دے دی ہے اور اس ایپلیکیشن کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر حج جو عمرہ کے نام سے یہ اپلیکیشن ہے اگر یہ آپ کے موبائل میں ساتھ ہوئی آپ کعبے کے سامنے پہنچ کر کلک کریں تو آپ کیسے کرنا پریکٹیکل تباف کا طریقہ دیکھیں اور تباف کر لیں سپا مربا پر جا کر کلک کریں صحیح کیسے کرنی ہے ویسے دیکھ کر صحیح کر لیں قدم قدم پر یہ اپلیکیشن آپ کو رہنمائی دے گی یہ راوت اسلامی ہے جو ہمارے ساتھ اتنا زبردست تعاون کرتی ہے جی مدنی چلنے کے ناظرین اور مزید آگے میں بڑھوں گا کہ اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو رفیق الحرمین کا مطالعہ اور اس سے آگے میں بڑھوں گا کہ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا سننا آتا ہے دیکھنا آتا ہے تو آپ یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اسی طرح یوٹیوب پر فیس بک پر ہمارے تربیتی اجتماعات رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ سن لیں ان کو دیکھ لیں دیکھ کر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح آ جائیے دعوت اسلامی کے قریب میں اور حج پر جانا ہے تو سیکھ کر ہی جانا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ گناہوں سے بچیں اور ایک اچھے انداز میں حج کا فریضہ ادا کر سکیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق کچھ ناظرین کی کوس کو مزید شامل کرتے ہیں جیسے میں میںبلو بی سے بول رہا ہوں عبدالبلی بھائی آپ کے پاس سلطان پور میں آئے نا میں نے آپ سے ملنا آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کمال ہے کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں ملنے کے لیے <laughs> <آم laughs> <لئے. laughs> آپ کو آنا چاہیے نا بھائی عالمی مدری مرکز سزان مدینہ میں ابو کے ساتھ آ جائیں تو اجتماع میں شرکت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی اب تباہ سلطان پور میرے نام بھی پہلی بار سنائیں چلے بہرحال آپ کی کال بہت اچھا لگا کی دعوت کا بہت شکریہ زندگی رہی تو سے ضرور ملاقات ہوگی نے دعا بہت پیاری دی میرے لیے دعا کرتے رہا کریں کیا بات ہے اچھا اجتماع میں گے تو اجتماع میں کر سے ملاقات اللہ نے میں پاکستان میں ہوا تو اللہ نے ملاقات کی صورت بن جائے گی بدری کافلے کی نیت سے آ انشاءاللہ جی نیکسٹ کال ماشاء اللہ سفر نامے میں رکن سورا عبد بھائی کی آمد یہ کہنا تھا کہ اگر یہ بھی بتایا ہے تو بڑا فرمے گا بارہ کب جا رہے ہیں اگر میں گزشتہ دو سالوں میں پونے دو سالوں میں چار بار ہو کر آیا ہوں شاید ہرمین طیبین کے بعد یہاں ہی سب سے زیادہ سفر ہوا ہے تو اور ملک والے کہتے ہیں بھائی اور بھی دنیا میں ملک ہیں تو انشاءاللہ حاضری ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی تو جب ہمارے رکنے شور آ رہے باپو سے کوئی اجول بن جائے گا انشاءاللہ آئیے اب آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں ہمارے وقت سلسلے کا وقت بھی بڑا مختصر رہ گیا ہے گلدستے کی طرف چلتے ہیں جی میچیو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری کے ناظری دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان الحمد دنیا کی ہزاروں مقامات پر بعد نماز فجر یا کہیں بعد نماز عشاء مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں کوئی فیس بھی نہیں ہے اور صرف بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے ہے اسلامی بہنوں کے لیے مدرس المدینہ بالغات یہ گھروں میں لگائے جاتے ہیں اور اس میں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے چلیں آج شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار پر وہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہم ایک تختی کا سبق تو سیکھ رہے ہیں لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ قریبی مدرسۃ المدینہ بالغان سے رابطہ کیجیے اور اپنی مخارج کو درست کیجیے اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو درست کیجیے آئیے انشاءاللہ ہے تو یہ ہندی میں دیکھیں مدنی قاعدہ ہندی میں بھی موجود ہے اور مجھے ہندی نہیں آتی لیکن چونکہ پہلی تختی میں الف سے لے کر یا تک لکھا ہے وہ پڑھا جا رہا ہے تو مل کے ان مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پڑھنے کی برکت سے ان پڑھنے والوں کو جو عطا ہوا تھا اس میں حصہ ہمیں بھی عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف سا پڑھیں گے زبان کی نوک اور جو یہ دانتوں کی نوک اس کو لگائیں گے سا سا میں سیٹی نہیں بجے گی سا جیم کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے خال زال دا جس طرح سا پڑھا تھا نا اسی طرح زال پڑھیں گے زال نہیں پڑھیں گے زا کی آواز نہیں آئے گی بلکہ پڑھیں گے زال زال سین شین شین قد سود بھی تھوڑا موٹا پڑیں گے یہ سات عروف ہیں عروف مستعلیہ کہا غین ق یہ سات عروف ہر حال میں موٹے پڑے جائیں گے سواد نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے سود سواد بھی نہیں پڑھیں گے دود دود پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے زبان کی جو کروٹیں ہیں یہ اوپر داڑوں کے ساتھ لگیں گی پڑھنا ہے دال کی طرح نہیں پڑھنا بلکہ یہ کروٹوں کو داڑوں کے ساتھ ملائیے دود تو فا غف کوف بھی اسی رو مستالیہ میں تھوڑا موٹا کاف جو دنڈی والا قاف ہے وہ پتلا ہے ٹھیک ہے کاف لام نیم نون, نون, نون واو وا ہا, ہا, ہا اور ہا میں فرق ہے یہ سینے کے سیدھے سے نکلے گا ایک طرف ہاں الحمد للہ یہ پہلی تختی ہوئی لیکن یقیناً بہت سارے مخارج اتنی تھوڑی دیر میں نہیں سیکھے جا سکتے جی مدنی سین کے ناظرین واقعی یہ تھوڑے سے وقت کے اندر جو ہے تھوڑے سے وقت کے اندر یہ مخارج نہیں سیکھے جا سکتے اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا اگر آپ نے درست مخارج کے ساتھ پرانے پاک نہیں پڑھا تو مرنے سے پہلے پہلے لازمی رب کے کلام کو پڑھ کے جائیں یہ نجات کا ذریعہ ہے یاد رکھے میں ایک حدیث مبارک ذکر کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ارشاد فرمایا, فرمایا رب کار ان لرآن بل ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر لانت کرتا ہے اور علماء محدثین نے فرمایا کہ اس سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جو بغیر مخارج کے قرآن کو پڑھتے ہیں جو, جو مجبول طریقے سے قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن ان پر لانت کیا کرتا ہے وہ کتابیں ہدایت کہ جس کو بندہ اٹھاتا ہے پڑھنے کے لیے برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس سے ہدایت کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے لیکن جب وہی بندے پر لانت کر رہا ہو تو زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے آخرت میں نجات کیسے مل سکتی ہے تو اپنا وقت نکالیں دعوت اسلامی کے مذہبی ماحول میں مدرسہ المدینہ بالیغان بھی پڑھایا جاتا ہے اس میں شرکت فرمائے اور اسی کے حوالے سے مزید کاوشیں بھی ہیں عبد بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ یہ جہاں پر آپ نے مدرسہ بالیغان پڑھایا یہاں پر کیوں پڑھایا آپ نے ایسی کیا وجہ تھی بیسیکلی تو ہم زیارت کے لیے گئے تھے جی اور دوران زیارت مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صاحب مزار قرآن پڑھایا کرتے تھے اچھا مدرسہ پڑھایا کرتے اچھا تھے تو میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے حاضری ہوئی ہے تو ان کی سدا کو ادا کر لیا جائے تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے تھے نا کہ صاحب مزار کا فیض پانا ہے تو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ یہ بھی تھی جو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ریکارڈ ہو جائے گا تو ان کافی سارے کو مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ترغیب بھی دے دی جائے گی تو دعوت اسلامی کا شاندار شعبہ ہے مدرسہ مدینہ جس میں مدنی منو مدنی منوں کو بھی قرآن حفظ و نظرہ کرایا جاتا ہے جی اور جو بڑے ہو گئے ہیں ان کے لیے مسجدوں میں مدرسہ المدینہ والیغان لگائے جا رہے ہیں جی تو اس میں شرکت کریں اور اپنے مخارج درست کریں حنی سے پاک کا مضمون ہے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے یا سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن والے بن جائیں واقعی یا تو سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے مدرسہ والیغان میں بھی شرکت نہیں کر سکتے تو دعوت اسلامی نے آپ کے لیے ایک اپلیکیشن تیار کی ہے مدنی قاعدے کے حوالے سے گھر بیٹھے آپ آفسز میں بیٹھے آپ چلتے پھرتے آپ یہ اس کو سیکھ سکتے ہیں آئیے اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں جی اب آپ جہاں بھی ہوں اگر آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہے موجود اردو اور انگریزی زبان میں مدنی قاعدہ کی 21 تختیاں آڈیو ویڈیو دونوں سہولتوں کے ساتھ مخارج کی تفصیلات بذریعۂ قاری سیکھیں مخارج کی تفصیلات ہرف حرف کلک کی سہولت با زبر با دلچسپ سوالات و جوابات ابھی مدنی قائدہ ایپلیکیشن سے استفادہ کیجیے اور وزٹ کیجیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کیجیے مدنی قائدہ اور پڑھنا سیکھیے درست کلام الہی از وجل اس ایپلیکیشن کا لنک آپ بآسانی با اپنے عزیزوں اور دوستوں کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں جی مدنی سلم کے ناظرین بہت پیاری کاوش ہے ہماری مدریس آئی ٹی کی طرف سے اس کو بھی آپ حاصل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ایک اور مدنی گلدستہ جو ہند کے اندر اپنا رکن شلا کا ریکارڈ کیا گیا تھا آپ کو دکھاتے ہیں جی وسلم مدینت احمدآباد شریف سے اب روانگی کا وقت ہے آج یوم آشور ہے اور آج الحمد ہم آباد میں صبح شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضری دے چکے ہیں اور اب روانگی ہے میرے خواجہ کی طرف اجمیر شریف کی طرف خواجہ خاجگان خواجہ غریب آباد رحمۃ اللہ تعالی کے مبارک شہر کی طرف جانا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں بیمار ہیں تو نیت کی ہے کہ عاشورہ کے دن عیادت کی اس سنت پر بھی عمل کیا جائے تو پہلے انشاءاللہ شاء جائیں گے اور پھر ان وہاں سے ریلوے اسٹیشن کو جائیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ علیہ وسلم یہ جیسن میرے خواجہ کا خواجا کا میرے خواجہ کا یہ جیسے میرے خواجہ کا یہ خواجہ دیکھے راجا کا جو ہے بیمارے ہتھیش کس طار ان پہ فرما کرم بیمار آئے شفا پاک جائے سکھا دے مجھے ایسا دنیا اللہ آپ کو امیر علیہ سنت کے ہاتھ کا تابف تابست جسمانی اور روحانی دونوں بیماریاں بیماری طرف سے چلیے اتنے مدینہ اور کی تصویر یہ پڑھتے گا ٹھیک ہو کر میں سفر ہر مہینے تین ٹھیک ہے تاکہ مجھے اگلی بار آنے میں بھی ہوا ہونا کہ نہیں ماشاء اللہ شریف کی اب بہت شکریہ بہت شکریہ تو اچھ ح میری دعا ہے یا خدا تو سے میری دعا ہے سنگھ میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ سنگھ میرے خواجہ کا خواجہ کے راجا کا یہ میرے کا خواجہ راجا کا سبحان اللہ مدنی چلن کے ناظرین آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا آبد ال شروع میں آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ کوئی یونیک بات بتانے جا رہے ہیں آپ نے یاد رکھی ہوئی ہے تو وہ شاد سنوا دیں کیونکہ سلسلہ اینڈنگ پر ہے ہاں وہ یونیک بات یہ تھی کہ ہم احمد آباد اجتماع میں زرخیز یا سرخیز سرخیز نام کا وہ ایریا ہے وہاں پر وہ اجتماع تھا दुण दुण दुण दुण दुण جس رات صبح اجتماع تھا یعنی ایک دن گزر چکا تھا غالب بل اجتماع کا اور دوسرے دن آخری نشست تھی اچھا تو شام کو عشا کے مغرب کے بعد عشا کے بعد موسلادھار بارش ایسی بارش اب آپ کو پتا ہمارے اجتماع جو گراؤنڈ بھی ہوتے ہیں اس میں ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں جی ہاں تو ٹینٹ گر گئے اور جناب अल्ला پانی अल्ला بھرنا شروع ہو گیا یعنی ہمارے اس لیب حیران کہ کل امیر علی سنت کی دعا بھی ہے اور وہ آخری نشست ہے اور آخری نشست اجتماع کی جان ہوتی ہے تو ہم وہاں موجود تھے ازانے دی اسلامی بھائیوں نے کہ بارش رک جائے پھر ان اسلامی بھائیوں کو موو کر دیا گیا آس پاس کی مسجدوں میں کہ آپ وہاں چلے جائیں رات کیسے گزاریں گے یہاں پر اچھا کالے بٹ ٹھنڈ کے دن بھی تھے اللہ اللہ تو میں دیکھ رہا تھا آنکھوں آنکھوں میں آنسو تھے اسلامی بھائیوں کے کہ ہمارا اتنا اچھا اجتماع اور اب کل دعا کیسے ہوگی اور اجتماع کیسے ہوگا دنیا پورے ہند سے لوگ اسلامی بھائی آئے تھے تو میں بھی جب وہاں سے رات دیر سے پلٹا نا تو مجھے فیل ایسا ہوا کہ اب شاید کل نشست نہیں ہو سکی نہیں ہو سکے آپ یقین کریں ہم وہ مشورہ چلتا رہا صبح فجر پڑھ کے سو گئے دس بجے مجھے, مجھے لائن میں اٹھانے آئے کہ جلدی اٹھیں اور میں مجھے دانت پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا آپ چلے آپ کی نات کا وقت ہو گیا تھا اجتماع ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں آپ چلیں سب میں گیا تو میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ سارا منظر وہی جو کل بارش سے پہلے تھا تو بتایا کہ جیسے ہی بارش روکی تو احمد آباد کے اسلامی بھائیوں نے وہ کام کیا وہ مٹی لائے اور مٹی ڈالی اور پانی سمیٹا اور پھر دریا بچھائی پھر ٹینٹ کھڑے کیے یعنی صبح ہونے سے پہلے یا صبح ہوتے, ہوتے ہی انہوں نے اجتماع کو پھر کھڑا کر دیا یہ وہ جذبہ تھا میں اتنا حیران ہوا میرے لیے بڑا یونیک تھا کہ اتنی شدید بارش کے بعد پھر اجتماع کی آخر نشست کا ہونا بیان بھی ہونا دعا بھی, ہونا دعا بھی ہونے سے رات بارش ہوئی نہیں ہے ایسا ماحول انہوں نے کر دیا تو یہ دعوت اسلامی اور دین کا جذبہ ہوتا ہے لوگوں کو رسول کی گرمی ہوتی ہے جو ایسے موقعوں پر بھی سٹینڈ کرتے ہیں اور پھر کام وہ کر جاتے ہیں جو یاد رہ جاتا ہے سبحان اللہ مدنی چلیں ناظرین دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ سبھی مسلمانوں کو عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں بالخصوص آباد کے جو آشیقان رسول جمع ہیں اچھی اچھی نیتیں کر کے یہاں سے جائیں اور ہفتہ بھر سنت بر اجنماء میں شرکت کی نیت فرمائیں ہر ماں مدنی قافلے میں تین دن کے مدنی قافلے میں شرکت کی نیت فرمائیں اسی طرح زندگی میں ایک مشتبارہ ماہ ہر بارہ ماہ میں ہمیں تیس دن کی بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ جب یہ سفر کریں گے تو خود بھی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اللہ عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور میرے عالم سنہ شیخ ریقت نے جو ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان اس پر ہم اس کو پورا کرنے کا بھی ہمیں موقع ملے گا دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے سلسلے کو بھی ہمارے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے آمین بجاہ نبی المین علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم